قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد الشیطان الرجیم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 حسنت المجولی ملآ ول یوم کا بو کسی یقین تمہارے لیے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 وَبَ قَلُ وَهذ م وَعَدََ الهُ وَرَسُهُ وَصَدَ قَل وَصَدَ قَلهُ وَرَسُُهُ وَمَا زَدَهُم إِ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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سامر کرام ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت یہ پروگرام دراصل اصل تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو شب آٹھ بجے سے دس بجے تک ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر جاری تھا پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کے سامنے خود بجمہ جو کہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ سید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز موجودہ امام جماعت احمدیہ ہیں ان کے خود بے جمائی کی ریکارڈنگ پیش کی گئی تھی اس کے بعد کے گھنٹے میں سامین ہمارا پروگرام براہ راست تھا جس میں پروگرام کے موضوع کی طرف ہم آئے تھے اور اس کے بعد آپ کے سوالات لیے تھے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ براہین احمدیہ جو کہ تصنیف ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا یعنی بانیِ سلسلہ علی احمدیہ جن کو مسیح مود و مہدی معود علیہ صلاح و السلام جماعت احمدیہ سمجھتی ہے جانتی ہے اور مانتی ہے ان کی تصنیف براہی نے کے دیا کہ حصہ پنجم کا ذکر تھا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں درخواست کروں گا عبد عابد صاحب سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ اس کی تھوڑی سی مختصراً ہمیں ایک دفعہ پھر ہمارے وہ سامعین جنہوں نے ہمیں اس فیکونسی پہ جوائن کیا ہے یا شامل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں انہیں بھی مختصراً بتا دیں گے کہ کیا ذکر تھا کیا بات ہم آج کر رہے تھے اسی طرح سے عبد النوراب صاحب کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان جو آج موجود ہیں وہ غلام حصبہ ہیں یہ دونوں حضرات ہمارے ساتھ شب بارہ بجے تک رہیں گے ریڈیو احمدیہ پروگرام کا نام اور آپ کو پتہ ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا موقف پیش کرتے ہیں مختصر گزارشات کے بعد عبد الراب صاحب اگر آپ مختصر بتا دیں کہ کیا موضوع ہے آج کا پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی بالکل ہمارے جو نئے سامعین ہیں جو اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں ان کی خدمت میں میں یہ ارز کرتا چلوں کہ آج جس کتاب کا ہم تعارف پیش کر رہے ہیں وہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃسلام کی تصنیف لطیف جس کا نام براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے جی اس کی ہم نے سمری کہہ لیں یا اس کی جو مختصر لب لباب ہے جو اس کا مضمون اس کے اندر پیش ہوئے ہیں وہ اس کا ذکر کیا ہے براہین احمدیہ سامین وہ کتاب ہے جو حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے دعوی سے بہت پہلے لکھی انیس سو اسی اٹھارہ سو اسی اٹھارہ سو بیاسی اور چوراسی دی. اور اسی طرح ان کی جو پہلے جو چار حصے ہیں وہ انہی سالوں میں پرنٹ ہوئے اور سامنے ہیں اور حضرت مسیح محدودیہ سلاۃ والسلام نے ابراہیم احمدیہ حصہ پنجم انیس سو پانچ میں لکھنا شروع کیے یعنی اسے کم از کم تقریباً تئیس, تئیس سال کے بعد اور اس کے اندر یہ جو براہن احمدیہ حصہ پنجم کتاب ہے اس میں حضرت مسیح ماحود علیہ السلط نے جو بنیادی یا جو کلیدی مضامین اٹھائے ہیں وہ پہلے جو چار حصے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کسی مذہب کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ مذہب اپنے ساتھ دلائل رکھتا ہو اپنی سچائی کے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ مذہب اپنے جو مذہب کی روح سے جو معجزات ہیں یا تازہ نشان ہیں وہ ہر زمانے میں دیتا رہے اور پھر حضور نے یہ جو براہیم احمدیہ حصہ اول سے حصہ چہارم ہے اس کے اندر حضرت مسیح ماحود علیہ السّلۃ والسلام نے اسلام کی حقانیت کے متعلق دلائل دیے ہیں اور وہ کس طرح وہ قرآن کریم کمنجانب اللہ ہونا اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو ثابت کیا اور ان جو کتب میں ایک بات جو ہمیں ملے گی اور بڑی واضح طور پر وہ یہ کہ اسلام ہی ایک ایسا سچا مذہب ہے جس نے باقی تمام ادیان کو اپنے اندر لینا ہے اسلام ہی وہ مذہب ہے جو جس نے غالب آنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن پر ہر قسم کا کمال ختم ہوا اور قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جو باقی تمام کتب سے سبقت رکھتی ہے ان کے اوپر حاوی ہے یا اس کے مضامین ایسے ہیں جو کوئی اور مذہب اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا تو یہ وہ چیدہ چیدہ باتیں ہیں جو ان کتب میں ان پانچ حصوں میں بیان ہوئی ہیں حصہ پنجم کی ایک اور خاصیت یا اس کے بارے میں ایک بات جو خالی فائدہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ صلاۃ والسلام نے بعض الہامات پہلے چار حصوں میں لکھی ہیں جی جو اٹھارہ سو اسی سے چوراسی کے درمیان ہے ٹھیک ہے اس کتاب میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے ان الہامات کا پورا ہونا وہ لکھا ہے کہ اس تیئیس سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان الہامات کو پورا کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے پہلے میں اکیلا تھا اللہ تعالیٰ نے اب میرے ساتھ ایک قوم کو کر دیا تو یہ تمام باتیں ہیں یہ تمام مضامین ہیں جس پہ یہ کتاب مشتمل ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تو سامعن یہ تھا مختصر تعارف آج کے پروگرام کا اور اس کے بعد ہم نے آپ کی کالز کو اپنے پروگرام میں شامل کیا تھا ابھی بھی وقت ہے اور یہ دو گھنٹے ایسے ہیں جس میں آپ ہمارے پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے براہ راست شامل ہو سکتے ہیں پروگرام کا نمبر اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون زیرو نمبر ہے اسٹوڈیوز کا اور اسی طرح سے ہمارا ٹول فی نمبر 1855 ایٹ فائیو ہے 1855 کا نمبر ہے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے وہ سامعین جو ہمارا پروگرام سنتے ہیں بذریعہ نیٹ اور کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کچھ کالرز ہیں جو ہمیں بعض اوقات جیسے ظہیر صاحب بھی ہیں سیٹل سے بھی کال کرتے ہیں اسی طرح سے بہت سی ای میل ہمارے پاس آتی ہیں جو جرمنی سے نیوزی لینڈ سے انگلینڈ سے آتی ہیں پروگرام کے بعد آتی ہیں اور ہم ان کے جوابات بھی دے دیا کرتے ہیں بذر یہ ای میل بھی پروگرام میں شامل ہوا جا سکتا ہے کیو اے کیو سے کوشچن اے سے آنسر کیو اے voiceofislam.ca voiceofislam.ca ہمارے اسٹوڈیوز ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ آج کا پروگرام بھی براہ راست سن سکتے ہیں اپنا سوال بھی پہنچا سکتے ہیں اور آرکائیوز میں جا کر آج سے پرانے پروگرام کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے جب میں ذکر کرتا ہوں سامعین کے پرانے پروگرام کی ریکارڈنگ سنی جا سکتی ہے تو یہ حوالہ دو وجوہات سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ یہاں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ آن ریکارڈ رہے اور آپ کو اگر اس کا ریفرنس چاہیے ہو دوبارہ اس کو دیکھنا ہو تو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اسی طرح سے بسا بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کس, کسی موضوع پہ بڑا مفصل پروگرام ہم کر چکے ہیں سوال کے جواب بڑی تفصیل سے دیا جا چکا ہے زیادہ پرانی بات نہیں ہوتی تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے تو پورا پروگرام کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے آپ اس تاریخ کے پروگرام کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں اور اس جواب کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس پہ مزید کوئی تحقیق کرنی ہے آپ نے مزید کچھ جاننا ہے تو پروگرام کی ریکارڈنگ ہے سنی حوالوں کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں انہیں ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ جو باتیں ہیں وہ ہوا میں نہیں رہتی بلکہ اللہ کی فضل سے انہیں ہم باقاعدہ محفوظ بھی کرتے ہیں اور دوبارہ ضرورت پڑنے پہ پر آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں پروگرام کے وقفے سے قبل یعنی اس فریکنسی پہ آنے سے قبل ہمارے پاس کچھ سوالات تھے جن سے جن کے جوابات ہم دے رہے تھے تو امین صاحب کا جو سوال تھا اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا تو اس ایک حصے کے لیے مصباح صاحب سے یادن رابط صاحب سے جب انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جو وہی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یا انبیاء کو جی اس پہ وہ کسی سے مشورہ تو نہیں لیتے من ان عمل کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب ناوز بلّہ جب وہی ہوتی تھی تب بھی مشورہ کرتے تھے کہ آج مجھے حکم ہے کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں آپ کا کیا مشورہ ہے اس قسم کی کوئی مثال انہوں نے دے کے بیان کی اور ساتھ کہا کہ انہوں نے ہزاروں مرتبہ یا مطلب بہت, بہت مرتبہ ایسا کیا ہے تو یہ سوال تھا امین صاحب کا ٹھیک ہے اس میں تو سب سے پہلے ہمارا امین صاحب سے پھر مطالبہ ہوگا جی کہ کوئی ایک ایسی مثال بتائیں کہ حضرت میزہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ مجھے یہ الہام یا وحی ہوئی ہے تو اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کہیں وہی کے بعد کسی وہی کو لے کر آپ نے مشورہ کیا کہ اس وہی کو پورا کرنے کے لیے یا اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے وہ جو روزے کی بات ہے جی اس میں تو وہی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو قرآن کریم کی کھلی کھلی تعلیم موجود ہے کہ اگر آپ سفر میں ہوں یا بیمار ہوں فائدہ تم میں نہ یا مینوخر جی تو پھر ان دنوں میں بے شک روزہ نہ رکھیں بعد میں روزہ پورے کر لیں ٹھیک ہے تو اس میں تو الہام کی نئے الہام کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ایسا کوئی الہام ہوا بھی نہیں کہ آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں ٹھیک ہے تو جو یعنی جو مثال مانگ رہے ہیں یہ تو ایسی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ ایسا کوئی الہام ہوا اور آپ نے کوئی مشاورت کی لیکن جو بات امین صاحب نے کی اس میں پہلی بات تو یہ کہ الہام ہے بھی ہے ہی نہیں کوئی دوسری بات یہ کہ اس میں قرآن کریم کی واضح تعلیم موجود ہے جو میں نے بتا دی اس لیے اس میں تو مشاورت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس میں تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ حضرت مزا غلامت کے عادیانی علیہ السلام نے خود منع کیا دوسروں کو دیکھ کر جو سفر میں روزہ رکھے ہوئے تھے یا بیماری کی حالت میں روزہ رکھے ہوئے تھے تو ان کو بتایا کہ قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے تو یہ ہے بات کہ کہیں بھی حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اپنی وہی یا الہام کے بعد اپنی جماعت سے یہ مشورہ نہیں کیا کہ اب کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں تک اگر ویسے بات کر رہے ہوں کہ آپ جماعت سے مشورہ کیا کرتے تھے بعض باتوں میں تو یہ ٹھیک ہے بعض باتوں میں آپ نے مشورہ کیا ہے اور مشورہ کرنے میں کوئی ہرے نہیں ہے اللہ تعالی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم فرماتا ہے و شاور ہم فی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت کر لیا کر ٹھیک ہے تو یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ اور یہ حکم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تو مشاورت کر لیا کر ٹھیک ہے اور روایات میں یہ سنت آ حضور صلی اللہ صل علیہ وسلم کی ثابت ہوتی ہے اور کہ آپ نے بعض اہم مواقع پر مشورے کیے بھی جنگ خندق کا موقع تھا جی وہ تو بڑا مشہور مشہور واقعہ ہے, واقع ہے بالکل تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی اور وہ مشورہ تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جی جی, جی جی جی ان کے مشورے پر آپ نے خندق کھدوائی ٹھیک ہے جنگ عہد کا موقع تھا حضور نے اس تمام کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا رائے جی مدینے میں رہ کے مقابلہ کریں مدینے سے باہر جائیں تو وہ مشاورت ہوئی بدر میں بھی مشاورت سے بدر کے میدان تک گیا جی, جی جی سلح ادیبیہ جی میں جب کفار نے یہ شرط رکھ دی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے واپس چلنے تو حضور نے فرایا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں اگلے سال آئیں گے لیکن صحابہ جو ہیں وہ تیار نہیں تھے کہ حضور جی دروازے پہ, پہ, پہ پہنچ گئے آپ بھی یہاں سے کہاں ہوئے تو ڈرتے نہیں ہیں ہم ان سے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دکھا دیا ہے بہت خوشخبریاں دی ہیں تو اس سال اگر ہم واپس چلے بھی گئے تو ہمارا نیت عمرے کی دِی ہو گئی تو اس موقع پر آپ نے اپنی زوجہ متحرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشارت کی اپنی بیوی سے ٹھیک ہے کہ کیا کروں کہ یہ حضر المِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور آپ جو قربانی کا جانور ساتھ لائیں اسے باہر جا کے قربان کریں تو آپ کی پیروی میں انہوں نے بھی قربان کر دینا ہے تو آگے پھر نہیں جائیں گے ٹھیک تو ایک عورت کی گواہی کی مشاورت پر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور وہ جو صورت حال پیدا ہو گئی تھی اس سے نکلے تو مشاورت جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ آ حضور صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہی کے بارے میں آپ نے اشارت کی ہو ٹھیک کہ مجھے وہی ہوئی ہے آپ بتاؤ کیا کرنا ہے ٹھیک تو خود اللہ تعالیٰ کی ایک مشورہ ہی ہوتی ہے کہ یہ وہی ہو رہی ہے ویسا ہی کرنا ہے ہاں اس کو کیسا کیسے کرنا ہے اس میں اشارت کی جا سکتی لیکن یہ کہ وہی کو پورا کرنے کے لیے اب کیا کرنا چاہیے اس قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی تو باقی جو دیگر اہم معاملات ہیں اس میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> نے مشورے کیے بھی ہیں اور قرآن کریم کا حکم بھی ملتا ہے و شاور ہوم تو اس لیے اگر حضرت مسیح موض علیہ السلام نے کہیں کسی موقع پر مشاورت کی ہے تو وہ کوئی غیر اسلامی فعل نہیں کیا بلکہ عین سنت نبوی کی پیروی کی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ہے بھی نہیں کہیں بھی کہ آپ نے وحی وہی کو لے کر الہام کو لے کر لوگوں کو بٹھایا ہو کہ آؤ آج یہ علا ہوا ہے تو آپ دیکھیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ جب آپ امین صاحب دوبارہ کال کریں گے تو ہمیں یہ ضرور بتائیں گے کہ سوال کا جواب انہوں نے تسلیم کیا یا نہیں کیا اور یہ بھی ہم حق محفوظ رکھتے ہیں امین صاحب کہ آپ بھی ہمیں یہ ضرور بتایا کریں کہ جو بات پڑھی بھی بالکل آپ آگے بیان کر دیتے ہیں اور اس پہ ایمان لے آتے ہیں اور اس کو آپ سچا سمجھتے ہیں تو وہ بات بھی مناسب ہے یا نہیں ہے سامین پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ پر اور کا نمبر ایک دفعہ پھر 416 ناصر صاحب کو خوش آمدید السلام کہ علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہو. جی ناصر صاحب اونیئر ہیں آپ جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی میں نے پہلے دو سوال کیے تھے اس کا جواب نے دیا بہرحال ازالہ خزائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سلام. و ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو جبرائیل امین حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وہی رسالت پا باقیامن منقطع ہے یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں اور میرا چھوٹا سا ایک سوال یہ ہے کہ وہ وہانی کس کو کہتے کا کیا مطلب ہے میں نے کیا ہے نہانی مجھے اس کا جواب لیے بہت شکریہ جتنے سوالات کیے ہیں ناصر صاحب نے گزشتہ کچھ سالوں میں اور جتنے جوابات ماشاءاللہ ہمارے لوگوں نے دیے ہیں تو اب تک تو یہ والے سوال دوبارہ آنے بھی نہیں چاہیے یہ سارے سوال پہلے کر چکے ہوئے ہیں کئی دفعہ بھی بہرحال ہمارے ساتھ ایک اور کالر آپ کی اجازت ہو تو سوال میں لے لیتا ہوں نصیر الدین صاحب موجود ہیں نصیر الدین صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے ریڈیو احمدیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نصیر الدین بات کر رہا ہوں جی جی سر آپ کا سوال جی تو میرا سوال یہ قرآن کے حوالے سے ہے سورہ شعرا کی آیت ہے گیارہ جی تو میں کیونکہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جی میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے جس میں اللہ تعالی یہ بیان کیا گیا ہے وہ مق تم پی منشین بہک محب اللہ جی اور ربی الوقل تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اور جس چیز میں بھی تم اختراف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ ہے اللہ جو میرا رب ہے پر میں اور اسی طرف میں میں صرف کلام میں حکمت کیا ہے چلیے بہت شکریہ آپ کے سوال کا سورہ شرح کی آیت نمبر گیارہ غالباً تھی تو بارہ ہو سکتی ہے شورا نہیں شعرا نہیں ہے میرے خیال میں نصر الدین صاحب کا سوال بھی ہم نے لے لیا ناصر صاحب کا سوال بھی ہم نے لے لیا اور بات شروع کرتے ہیں دونوں رابط صاحب جو بات انہوں نے کی اور کہتے ہیں کہ ایک شعر بھی میں نے پڑھ کے سنایا تھا آپ کو اور وہ ختم شد والا اس میں فارسی کا شعر تھا ہاں جی وہ ختم کا مفہوم تو آپ نے بیان کر ہی دیا تھا وہ جو انہوں نے دوسرے نام سے فون کیا تھا جی جو ہاں بالکل جی, حامد کے نام سے انہوں نے فون جی کیا حامد صاحب شیل اچھا اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم نے ذکر کر دیا تھا وہ غالباً حامد صاحب نہیں سن سکے جی تو ناصر صاحب کو اگر نہیں سن سکے تو میں ناصر صاحب کو بتا دیتا ہوں کیونکہ حامد صاحب کے جواب میں نے دے دیے تھے ناصر صاحب جماعت احمدیہ یہ یقین رکھتی ہے کہ ہر کمال آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم پر مکمل ہوا ہے ٹھیک ہے اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری یہ وہ تفسیر ہے ختم نبوت کی جو جماعت احمدیہ کرتی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں لیکن وہ خدا تعالیٰ کے رسول ہیں اور رسول بھی ایسا کہ خاتمن نبی ٹھیک ہے ایسا رسول ہے کہ جس پہ ہر کمال مکمل ہو گیا ہر کمال ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو غالباً آپ جس طرف جانا چاہتے ہیں وہ ختم نبوت کی بحث ہے جی اس کے لیے الگ پلیٹ فارم ہے اس کے متعلق اگر آپ سوال کریں تو وہ زیادہ موضوع ہوگا جہاں تک آپ نے بات کی ہے ہر کمال مکمل ہے جماعت احمدیہ منو ان اس پہ یہ یقین رکھتی ہے اور ہمارے سر جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے آگے جھکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اور آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا مکمل ہو گیا اور یہی یہی ختم کا جو ایک ایگزیکٹ میننگ بننا چاہیے اور یہ بات بھی مثالوں سے بہت دفعہ خیر بتائی گئی ہے چلیے اس لے لیتے ہیں تو نصیر الدین صاحب کا سوال تھا بصبا صاحب آپ کے لیے انہوں نے ایک آیت بیان کی تھی جی یہ صورت شعرا کی آیت نمبر گیارہ ہے اعزب اللہ منشاء طرجیم و مختلف تم فی ہے منشعین و حکم ہو ذالکم اللہ ربی علیہ توکل تو وِرب اس قسم کی بعض اور آیات بھی کروانے کریم میں موجود ہیں جی کہ جہاں بھی اختلاف ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے اس کو دیکھا کرو ٹھیک ہے فکم ہو تو اس کا حکم اس کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے سر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرالدعُ اللہ ہے جی جہاں بھی تمہیں اختلاف ہو جائے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف موڑو یعنی وہاں سے رہنمائی لو کہ وہ کیا کہتی ہے تو بہت ہی معاملات کو سلجھا دینے والی آیت ہے ٹھیک اور اختلافات کو مٹانے والی آیت ہے بات کو کسی انجام تک پہنچانے والی آیت ہے ٹھیک ہے ورنہ ہم اپنی باتیں کرتے چلے جائیں گے آپ اپنی بات کریں گے ہم اپنی بات کریں گے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے ٹھیک ہے لیکن جب ہم قرآن کریم کی اس حکم کی پیروی کریں گے کہ چاہو اچھا دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اس مضمون کے بارے میں کیا لکھا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کسی نتیجے پر بھی پہنچیں گے ٹھیک ہے اور ایسا نتیجہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم میں رکھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی پر حکمت آیت ہے اور مومنوں کو اپنے اختلافات اور اپنی رنجشیں مٹانے کی راہ دکھانے والی آیت ہے کہ جہاں بھی کوئی اختلاف ہو تو قرآن کریم میں دیکھ لیا کرو تو جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں ہمارا تو ہماری تو بنیاد ہی قرآن کریم پر ہے باقی اس کی تائید میں ہم احادیث اور دیگر حوالے لے آتے ہیں اگر وہ حدیثیں اور وہ حوالے نہ بھی ہوتے تب بھی قرآن کریم ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری تعلیم کے لیے کافی ہے تو مصباح صاحب یہ وہی بات کر رہے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ جب ہم علم شریعت یا فقہ کو دیکھتے ہیں تو نس کی بات کرتے ہیں اور وہ قرآن کریم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دی دی اس طرف پہلا, ہی قرآن پہلا قرآن ہے اس چیز خود ام المومنین تاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی باتوں میں جہاں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نتیجہ نکال کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کا یہی مطلب ہے ان بڑے بڑے صحابہ کی غلط فہمی دور کی ہے ہراشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کیا آیات سے ٹھیک ہے کہ یہ تم کیسے یہ مانے کر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ جب جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے تو خود بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ام المومن ہتاشاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی سوال کیے ہوئے ہیں حالانکہ حکم تو یہی ہے نا کہ جو رسول بات کرے تو آپ اس کی اطاعت کریں اور خاموشی سے سنیں تو ایسا ہی ہوتا تھا لیکن جہاں بھی یہ شبہ گزرتا تھا کہ اچھا قرآن کریم کے خلاف تو نہیں یہ بات جی تو وہاں حضرت ہتاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جرت کی ہوئی کہ حضور آپ جو یہ بات فرما رہے ہیں قرآن کریم میں تو ایسا لکھا ہے تو حضور نے پھر ان کی تسلی کروائی کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس کے خلاف نہیں ہے اس کے مطابق ہی ہے تو اس کی پھر تفصیل بھی کی تو بہرحال یعنی یہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاشاہ رضی اللہ تعالیٰ کو ڈانٹا نہیں کہ جب میں کہہ رہا ہوں تو مان لو بلکہ اس کی وضاحت کی اور یہ تعلیم دی کہ ہاں جب قرآن کریم آئے تو پھر اس کو دیکھ لو اور اس کے مطابق ہی معنی کرو تو یہ بہت ہی اہم اصول ہے قرآن کریم کا جو امت کو سکھلایا گیا ہے لیکن اگر وہ اس پر عمل کرے تو ٹھیک ہے اب ایک سوال اور ہے طالب علم کی حیثیت سے کچھ لوگوں سے جب بات ہوئی ہے کچھ جو اپنے آپ کو عالم بھی کہلاتے ہیں علماء کی اس میں آتے ہیں हुँ. اور آج کل عوام الناس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان سے بات کی جاتی ہے जी. تو وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے بس جس چیز کی سمجھ میں نہ آئے اللہ خود فیصلہ کرے گا ہمیں چھوڑ دو ہم کچھ نہیں کرتے اس پہ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ٹھیک ہاں جی ٹھیک ہے یہ صرف ایک وہ تو اللہ تعالی نے قیامت کے دن تو ساری کتاب کھل جانی ہے جی وہ اس دنیا میں فرمایا ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کو دیکھو ٹھیک چلیے بہت شکریہ سامین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور آپ کے سوالات ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں عبد الرابد صاحب بھی اور مصباح بلو صاحب بھی آپ کے سوالات کو شامل کرتے جا رہے ہیں 4164106522 ون کا نمبر ہے 4164106522 سکس صاحب سیٹل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ریڈی احمدی ام خوش آمدید کہیں گے ظہیر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اچھا موضوع آپ نے چڑھا ہے لیکن میرے کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں کہ آپ کو یعنی کہ خاتم النبین کا صحیح مطلب سمجھاتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی سمجھتے ہیں جب ڈاکٹر اسرار احمد کی وہ تقریر دیکھی جائے جو انہوں نے اس پہ کی ہے خاتم النبین اور تکمیل رسالت پہ وہ کہتے ہیں کہ مکہ والے یہ تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں ابراہیم کے موضاد دکھاؤ موسا جیسے جو موضاد دکھاؤ عیسا جیسے موضاد دکھاؤ حضرت داؤد جیسے موضاد دکھاؤ تو پھر ہم ایمان لے کے آئیں تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ موضات نہیں دکھائے جائیں گے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ایک طرف تو مسلمانوں کو, صلی اللہ صلی اللہ سلسل سلسل کو صلی اللہ بہت شکریہ معذرت یہ ہے ظہید بھائی کے وقت ہے اور اس وقت سے اوپر نکل جائے تو وہ پھر سسٹم کال کو کاٹ دیتا ہے کبھی ہمیں یاد رہ جاتا ہے کہ ہم اس کو ڈسیبل کر دیں کبھی ہم بھول جاتے ہیں لیکن آپ کی بات سمجھ میں آئی آپ پروگرام سنتے ہیں بہت دور سے سنتے ہیں اور بڑا غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کر دیتے ہیں اور آپ کے سوالات بھی میں نے دیکھا ہے ہمیشہ جب بھی آپ پروگرام میں کرتے ہیں بڑے معیاری سوالات ہوتے ہیں آپ کے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ واقعتاً جو مقصد ہے سیکھنے کا اور سکھانے کا آپ اس مقصد کو پورا بھی کرتے ہیں چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں اور تحقیق کر کے واپس آتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے ہم اس بات کو سراہتے ہیں ریڈیو اہم کی ٹیم کی طرف سے ہمارے ساتھ ٹورنٹو سے کالر ہیں بخاری صاحب اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں شاید اکرم صاحب ہوں ان کو کال پہ لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام حضرت سب سے پہلے تو مجھے आपसे कंप्लेन है कि आप इतने طویل کر دیتے ہیں کہ جو کالر ہے وہ بچارہ لینڈ میں لگا رہتا ہے یہ اپ زیاتی نہ کیا کریں اپ اپ گپ شپ مارنی ہو تو گھر میں ماریں یہاں نہ ماریں اپ مختصر بات کیا کریں دوسری بات میرا سوال یہ آ رہا ہے کہ جو پاک صلی اللہ اور کرتے ہیں تو آپ کے جو آپ جن کو حضرت بولتے ہیں, دیکھیں ان کو آپ بولتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہی وہ ہیں اس لیے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہو اپنے حضرت کا کو کوڈ کیا کریں کہ انہوں نے اچھے کام کیا کیے آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے تو آپ کو اسلام کے خارج کیا ہوا آپ ہی طرح اس کا جواب دے می چلیے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے بات کرنے کا جو مجھے تو بہرحال پسند ہے اچھا لگتا ہے امین صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ امین صاحب بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں مجھے کنٹرول سے بتایا گیا امین صاحب معذرت کے ساتھ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم جی مصباح صاحب آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق کہ میں ہمیشہ دو لائنیں آگے کی دو سطح آگے کی اور پیچھے کے نہیں پڑھتا ہوں تو میں نے یہ حمامت البشرا سے ہی نکالا ہے کہ میں نے لوگوں سے سوائے اس کے کیوں میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں کہ میں معدس ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے کو سمجھا نہیں کن لوگوں نے نے مسلمانوں کو مدعی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی نہیں پھر آگے ایک نئی کتاب کھتا خطبہ ہے کیا سفر ہے اوکے حمامت البشرا روحانی خزائن جل نمبر سات صفحہ نمبر تین سو اور ایک میں ہے صفحہ نمبر میں نے 297 کہا تھا یہ 296. تو آپ کے آپ کی خواہش کے مطابق میں دو صفحہ ایک صفحہ پیچھے اور دو تین سفے آگے پڑھ کے آیا پھر خطبۂ الحامیہ روحانی خزائن جل نمبر سولہ صفحہ نمبر سکسٹی نائن اور سیونٹی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وسلمت کے سلسلوں کو ختم کرنے والے تھے وہ خاطم المبیا ہیں اور میں خاطم الاولیا ہوں آپ دیکھیں کہ اتنی صاف صاف یہ بات خود ملتا ہے قادیانی لکھ کے کیا ہے اور آپ بار بار مزے رہیں کہ یہ نوزہ نبی ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ کیا اتنی جھوٹی باتیں اس کو آدمی مان سکتا ہے چلیے بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال کا آپ نے سوال کیا اور ایک چھوٹا سا قرض تھا آپ پہ اور وہ یہی تھا کہ جو پہلے سوال کا جواب دیا گیا تھا وہ مانتے تو صحیح کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے جو سوال پہلے تھا اس کا جواب آپ کو مل بھی گیا اتنا ہی مان لیتے تو تھوڑا سا دل بڑا ہو جاتا ہمارا بھی سامعین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے آپ کے سوالات سے مزین اور اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 4164106522 سکس کا نمبر ہے سوال کیجئے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیے آپ کے سوالات کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کا ہم جواب بھی جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبد عابد صاحب ہیں اور مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں ان سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کر رہے ہیں تو ہم واپس چلتا ہوں میں اپنے سٹوڈیوز میں موجود مہمان جو ہیں ان کی طرف اور جو سوال شروع کرنا چاہیں ظہیر صاحب سے شروع کر لیتے ہیں انہوں نے تو ویسے کمنٹ کیا تھا جی لیکن جی جی جی جی جیسے آپ مناسب سمجھیں نہیں وہ ظہید صاحب یہ اچھا ظہید صاحب کا تو کمنٹ تھا جی کمنٹ کمنٹاری صاحب صاحب جی صاحب بخاری صاحب کا ایک سوال تھا بخاری صاحب بڑے جذباتی ہو گئے فرما رہے تھے کہ آپ حضرت جنہیں کہتے ہیں انہیں کی باتیں بیان کیا کریں جی ہم انہی کی ب... ان کی بھی باتیں بیان کرتے ہیں آج کا تو پروگرام ہی ان کی کتابوں پر کے تعارف پر ہے جی لیکن جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کم از کم احادیث کو تو مانتے ہیں جی تو آپ کی تسلی کے لیے حدیثوں کے حوالے دینا زیادہ درست ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ تو حضرت مرزا علامہ محمد قادی علیہ السلام کو نہیں مانتے جی تو اس لیے ان کی اگر تحریرات کے ہم حوالے پڑھ کر دلیلیں دیں تو آپ پر وہ حجت نہیں ہے ٹھیک جی ہے آپ پر حجت یا تو قرآن کریم ہے یا احادیث رسول ہیں جب آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہاں بھی ایسا لکھا ہے تو کئی ایسے مسلمان بھائی ہیں ہمارے جو کہتے ہیں اچھا ایسا لکھا تو ہمیں دکھائیں کہاں حوالہ جی تو پھر ہمیں ان کو دکھاتے ہیں تو پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہم نے ہمارے علم میں نئی بات آئی ہے تو اس لیے ہم یہ احادیث یہاں پڑھ کر سناتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جہاں حضرت مزا غلامت قادیانی علیہ السلام کی کتابوں کی بات آئے گی تو وہ بھی ہم حوالے پڑھ کے سناتے ہیں تو اس میں انہوں نے انہوں نے بات کی ہے کہ ہمارے نبی کو چھوڑ کے آپ اپنے نبی کا نام لیا کریں ان کی کتاب تو ہمارے نبی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت مسیح مسیحم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط سے حاصل ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ پہلو بھی دیکھنا آپ کے سوال سے یہ تاثر لگ رہا تھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کوئی ایسی چیز پیش کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمارے نبی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتاب قرآن کریم اور اسی پہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اگلا سوال چلے ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کر دی اب امین صاحب نے بات کی تھی پچھلے سوال کو ہٹا کے انہوں نے پہلے حمابۃ المشرہ سے ہی کچھ حوالہ دیا آپ کو پھر خطبہ الہامیہ سے کوئی بات کی ہے اور خطبہ الہامیہ سے غالب وہی خاتم الانبیاء خاتم خاطم والا حوالہ تھا ٹھیک ہے اور حمابۃ المشرا دونوں ایک ہی قسم کے حوالے ہیں پھر وہی حمامت البشری تو عربی کی کتاب ہے یہ خطبہ الامیہ میں سے اردو بھی ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے تو خطبہ الامیہ میں حضور فرماتے ہیں اور اس میں اہل رائے کے لیے ایک پوشیدہ اشارہ ہے اور میں ولایت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں جیسا کہ ہمارے سید آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے اور وہ خاتم الانبیاء ہیں اور میں خاتم الاولیاء ہوں جی اور میرے بعد کوئی ولی نہیں مگر وہ جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک جی تو اس میں وہی بات آ گئی حضرت مرزا علامت کے عادیانی علیہ السلام نے جو مثال دی ہے اس میں واضح کر دیے حضور میں خاتم الاولیا ہوں اور میرے بعد کوئی ولی نہیں مگر وہ جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا یعنی ولی آ... میں خاتم الولیا ہوں لیکن ولی آ سکتا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت مرزا علامت قادیانی علیہ السلام کے بعد جماعت میں ولی ہوئے ٹھیک اور ہیں اور خلافت جو ہے وہ تو ولایت سے بھی بہت بڑا مقام ہے تو ہر خلیفہ جو ہے وہ ولایت کے درجے پر ہی ہوتا ہے تو جب یہ یا موجود ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو خاتم الولیا مانتے ہیں جی لیکن اس کے باوجود آپ کے بعد بھی ولیوں کے آنے کے قائل ہیں ٹھیک جی ہے تو اسی طرح آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں لیکن وہ جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا کہ الفاظ اس کی تشریح کر دیتے ہیں وہی بات جو میں بتا رہا ہوں کہ حضرت مرزا غلامت قادیانی علیہ السلام نے دیگر جگہوں پر متعدد بار یہ بات لکھی جی کہ قرآن کریم کی شریعت کو منسوخ کرنے والا نہ ہو اور آ حضور صلی, صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہو تو ایسی نبوت سے خاتم النبی کے مقام میں کوئی فرق نہیں آتا ٹھیک ہے اور یہ وہ بات ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ دیگر بزرگان نے بھی کہی ہے بالکل تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو جہاں بھی حضر مسیح معود علیہ السلام یہ لکھا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں وہ تو ہیں وہ تو قرآن کے لیے میں لکھا ہے لیکن جیسا کہ دیگر بزرگان نے یہ بات لکھی ہے کہ جہاں تک شرعی نبوت کا تعلق ہے وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے جہاں تک غیر شرعی نبوت کا تعلق ہے تو وہ امت محمدیہ میں امت محمدیہ سے باہر نہیں ٹھیک ہے امت محمدیہ میں ہو سکتی ہے بالکل تو یہ اس کا جواب ہے اس قسم کے آپ جتنے بھی اقتباس پڑھیں گے تو ان کا جواب یہی ہے ٹھیک تو آپ دو کی بجائے یہاں دو سو بھی اقتباس اگر لے تو ان کی وضاحتیں خود حضرت مسیح محدود علیہ السلام کی کتابوں میں موجود ہیں کہ میں نے جہاں جہاں یہ لکھا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ وہ نبوت ایسی ہو جو قرآن کریم کی شریعت کو مسوخ کرنے والی نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ جب بات آپ نے لکھی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں تو خود جواب دے دیا ہوا ہے حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے تو اس میں مقام خط میں نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا وہی بات جو حضرت مولانا قاسم نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو اس سے آزو صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کے مقام خاتم و نبیین میں کوئی فرق نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو وہی بات حضرت نسیم علیہ السلام نے کی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان سفیر راجپوت اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 4164106522 سکس اسٹوڈیوز کا نمبر آپ کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ کے سوالات کی جوابات کے لیے ہمارے پاس آج جب دنوں رابط صاحب اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں اور اسی طرح سے مصباح بلو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بات کی تھی اکرم صاحب نے یا بخاری صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ اپنی نبی کی بات کیا کریں hmm. تو آپ کی اجازت سے ایک دو اقتباس چھوٹے چھوٹے سے میں سنائی دیتا ہوں ان کے لیے کتاب ہے سراج منیر اور صفحہ بہتر اور اس میں آپ مرزا غلام احمد صاحب کا دینی جنہیں ہم مسیح موت و مہدی معود علیہ صلاح وسلام مانتے ہیں اور جانتے ہیں وہ لکھتے ہیں آ حضور صلی, اللہ علیہ, صلی اللہ, علیہ اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب ہم انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جواب مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں یعنی وہی نبیوں کا سردار رسولوں کا فخر تمام مرسلوں کا سرتاج جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ و احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے جس کے زیر سایہ دس دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی تھی اب یہ الفاظ جو بیان کیے گئے ہیں یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ہیں اور وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ لیے ہیں پھر آپ لکھتے ہیں ایک اور جگہ پہ, پہ, پہ پیغام صلیح کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 30۔ جو لوگ ناحق حق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرنے اور جناب پر ناپاک تہمتیں لگانے اور بد زبانی سے باز نہیں آتے ان سے ہم کیوں کر صلاح کریں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورہ زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلاح کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں سے ہم صلاح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی پر جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے ناپاک حملے کرتے ہیں خدا ہمیں اسلام پر موت دے ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے تو یہ دو مختصر سے حوالے ہیں بخاری صاحب ایسے ہزاروں حوالے موجود ہیں جن کا ہم ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور پروگرام جاری ہے آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے 4164106522 ون اسٹوڈیوز کا نمبر ہے نصیر الدین صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں نصیر الدین صاحب سے بات کریں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی آپ اولیر ہیں آپ کا سوال جی. جی السلام علیکم وعلیکم جی. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرا سوال فاتحہ کے حوالے سے ہے جو ہم نماز, جی. نماز میں بار بار پڑی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے میرا سوال ہے جو اتنی ہم دن میں بار بار پڑھتے ہیں اور اس کے مقابلے پہ بھی ہمیں کیوں ہدایت نہیں میسر ہوتی ہے چلیے بہت شکریہ نسیر الدین صاحب, جیصبا نصیر صاحب کو ہدایت میں نہیں ملتی سوال یہ نہیں یہ تو ظاہری بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے بالکل احدین سے رات المستقیم کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دعاؤں کو سننے والا ہوں اور یہ وہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب دعاؤں پر فضیلت دی ہے جی اور وہ دعا جو ہم نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی دعا رکھی تو عید اثرات المستقیم کی رکھی ہے ٹھیک ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا جی اور خاص طور پر یہ جو آخری زمانے کے حالات ہیں اس میں یہ دعا اور بھی مزید اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کے زمانے وسلم. میں تو آ, تھا ہی انعام ہی نام نہ نا حضور کے ذریعے آیا جی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشگیاں فرمائیں کہ آخری زمانے میں میری امت بھی یہودیوں کی طرح ہو جائے گی آ, اور فرقہ بہتر فرقے ہو گئے تھے تو یہ بھی اسی طرح ہو جائیں گے تو یعنی ایک دفعہ پھر وہ یہود کی طرف چلے جائیں گے تو اس زمانے میں پھر اس دعا کی اہمیت اور واضح ہو جاتی کہ اب پچھلے زمانوں میں جو امتیں گزری ہیں یہود تھے نصارہ تھے اور مسلمان جی اور یعنی یہ وہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ غیر المقوب سے کون مراد ہیں اور مغزوبِ علیہم سے کون مراد ہیں اور ضالین سے کون مراد ہیں تو یہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ کون ہیں جو صراط اللہ انمتا علیہم جی وہ انمتا علیہم کون ہیں ٹھیک ہے تو اس کی نشاندہی ہمیں قرآن کریم کی بعض آیات سے ہوتی ہے مثلا یہ سر النسا کی آئے تو کہ انام اللہ علیہ کہ وہ نبی ہیں صدیق ہیں اور شہید ہیں اور صالح ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کے انعام کے وارث ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دعا کریں گے جو ان کے راستے ہیں ان پر ہمیں چلا تو ان راستوں پر چلانے سے یہی مراد ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی نظر خاص کسی پر اگر پڑتی ہے تو ان چاروں انعاموں میں سے کوئی بھی انعام وہ دے سکتا ہے نبوت ہو یا صدیقیت ہو یا شہادت ہو یا صالحیت ہو جی تو ان میں شامل کرے گا یہ یہ نہیں کہ ہمیں وہ انعام نہیں مل سکتے ہم پچھلی قوموں کے ایسے لوگوں سے صرف مل سکتے ہیں بس یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو اگر مانے ہوئے تو اس کا مطلب کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ سالے نہیں بن سکتا وہ بس پچھلی قوموں کے سارے لوگوں کے ساتھ جا کے مل سکتا ہے یا شہید نہیں بن سکتا پچھلی قوموں کے شہید لوگوں سے جا کے بس مل سکتا ہے یا صدیق نہیں بن سکتا پچھلی امتوں کے جو لوگ صدیق تھے ان کے ساتھ جا کے مل سکتا ہے بس ٹھیک ہے اگر یہ مانے کریں تو یہ تو بالکل ہی ناماقول سے مانی ہوئے تو مانے یہ درست ہوں گے عقل کے مطابق ہوں گے کہ یہ دعا کرنے کے بعد ہمیں وہ انعام ملے بھی جی تو غالباً رسید صاحب یہی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی کہ کیا ہم صرف ہماری دعا کا یہی مقصد ہے کہ پچھلی امتوں کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھ یا <تصفح> اللہ تو اپنا فضل کر اور انعاموں کا وارث ہمیں بھی, بنا بنا بھی بنا. وہ غالباً یہی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان یہ دعا کرتا ہے جی تو وہ اپنے ذہن میں یہ سوال بھی رکھے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں ٹھیک uh -huh. ہے وہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا جی وہ تو بعد کی بات ہے لیکن اس کو خود تو کلیئر ہو کہ میں مانگ کیا رہا ہوں ٹھیک <coughs> ہے کیا है. وہ انعام میں جو ہے اس میں خود شامل ہونا یہ دعا زیادہ فضیلت والی ہے یا یہ دعا کہ یا اللہ پچھلے قوموں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بس بٹھا دے یہ کافی میرے لیے تو یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مصباح صاحب نصیر صاحب آپ سے معذرت میں نے ایک ہلکا سا مذاق کیا تھا سوال کے خاتمے پہ تو میں معذرت چاہتا ہوں اس میں سوال بڑا اہم تھا آپ کا اور بہت اچھا سوال کیا تھا آپ نے ایک اور بات مصباح صاحب اس میں سے ذکر ہے یہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ وہ انام ہمیں ملے اور اس کے وارث بنے یہ دعا اور اتنی اہم جیسا آپ نے فرمایا کہ ہر نماز اور ہر رکت میں آپ یہ دعا کرتے ہیں اس کا دوسرا حصہ بھی ہے کیا یہ بھی ڈر موجود خدا نخواستہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا کیونکہ ہے نا غیر المقوب بھی تو ساتھ ہے جہاں ایک طرف انعام کے وارث ہیں دیکھو تو میں نے بتایا نا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انذاری پیش گئی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے وارننگ کی وارننگ کی بھی ہے ٹھیک کہ ایسا ہو جاؤ گے ٹھیک کہ میری امت جو ہے وہ یہود کی طرح ہو جائے گی اگر یہودی یعنی اور اتنی مشابت اختیار کرے گی کہ اگر یہودیوں میں سے کوئی شخص کسی گو کی بل میں بھی گھسا ہو تو اس مشابت کو پورا کرنے کے لیے میری امت کا بھی کوئی شخص ایسا ضرور کرے گا یعنی جو جو کام یہودیوں نے کیے لازم ہے کہ میری امت بھی انہیں کاموں میں ملوث ہو جائے یعنی یہ ایک انظاری پیش گوئی ہے آپ یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یا دعا کریں کہ اللہ ایسا ہو اس دعا سے اس خبر سے مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایسے ہو جانا ٹھیک تو اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا تو اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ دعا ہے کہ انعام ہو وہ انعام اس لیے ضروری ہے کہ اولیاء بھی آئے اور نبی بھی آئے کہ قوم اس عذاب میں نہ جائے بالکل یعنی یہود اگر ان کا باتوں میں ملوث ہو گئے تھے تو پھر کس طرح نجات پائی اس جی ایک مسیحا نہیں آ کے ان کو نکالا ورنہ تو وہ اس جہالت میں پڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسیحا کو بھیج کے ہی اس فرقہ واریت سے اور ان تمام باتوں سے ان کو نجات دلائی جس کا کہ قرآن کریم نے ذکر کیا تو عہد نسرات المستقیم سرأۃ اللہ زین انمتا علیہم غیر المغوبِ علیہم وََََََََََ جو ہے اس میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وارننگ سے بچنے کی دعا ہے کہ یا الہی ایسے حالات بھی ہیں ایسے فتنے بھی ہیں اور ہم بھی کمزور ہیں تو ایسا نہ ہو کہ غیر المغوب علیہم میں جا پڑیں تو تو ایسے سامان کر کہ سرات اللہ زینہ علیہم جو ہے اس میں شامل ہو تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مسیحا کو بھیج کر غیر المقوب علیہم کی حالت سنواری تھی تو اسی طرح اس امت میں اگر یہ انذاری پیش گئی ہے تو ساتھ ہی آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی ہے وہ جو بخاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آپ کیوں حضرت حضرت کہتے ہیں جی تو وہ تو مقام ہی اس درجے کا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ آئیں تو میرا سلام کہیں میرا سلام تو ایسے عالی وجود کو ہم کیوں نہ عزت کے ساتھ یاد کریں ٹھیک ٹھیک ٹھیک بڑا بڑا اہم سوال تھا اور بڑا اچھا جواب مصباح صاحب آپ کا شکریہ نصیر صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور اس سوال کی جواب سے بہت سی نئی جہتیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزبا نے جو غیر آلین, کا ترجمہ کیا تو غیر المینوں جن, جن پر غذب کیا گیا جنہوں نے اللہ کے اپنے, اپنے, اپنے دور کے نبیوں کو چپلائے ضدی لوگ وہ ضدی لوگ جن کو سب پتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں پھر بھی نہیں مانتے اور پھر آپ نے ابھی اپنی باتوں میں کہا کہ مرزا صاحب آئے اور انہوں نے فرقہ واری سے نکالا تو بھائی جان ابھی بھی مرزا مرزا کے نو فرقے اس وقت دنیا میں موجود ہیں تو یہ کیوں ہے اور مرزا صاحب کا ٹائم ضائع ہوا اس کا مطلب کہ فرقہ واری سے انہوں نے نکالا تو ان کے نو فرقے کیوں ہیں اس جماعت یہ بتائیں گے مجھے لیے بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال کے یہ بتائیں آپ مصباح صاحب جی تفسیر بھی رائے آ رہی ہے جی امین صاحب ہم آتے ہیں کہ اب ضالین سے مراد وہ ضدی لوگ ہیں جو ختم نبوت کو نہیں مانتے جی علم تفسیر میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے کہ یہ وہ مانے ہیں جو پہلے کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے تو خام خی امین صاحب جو ہیں وہ آن... یعنی ہماری مخالفت میں اس حد تک جا رہے ہیں کہ ظالین کے وہ معنی کر رہے ہیں جو کہ کسی پہلو سے بھی بیان نہیں ہوئے حالانکہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمودار ہو گئی تھی اگر مسلمہ قذاب آیا جی تو اس کے آنے کے ساتھ یہ معنی ہو جانے چاہیے تھے اگر یہ معنی مراد ہوتے تو یس yes, بالکل ٹھیک ہے یعنی معنی تفسیر تو ایسی ہے جو واقعات سے سامنے آ جاتی ہے ٹھیک ہے کئی مثالیں ہیں جو مفسرین نے اپنی تفسیروں میں دی ہوئی ہیں اس آیات کی تفسیر میں کہ وہ فلانا واقعہ بھی اس آیت کی تفسیر میں آ جاتا ہے اور اس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ معنی درست ہوتے و ظالین میں اگر اس قسم کی کوئی معنی شامل ہوتے تو لازماً ہے کہ ہزاروں مفسرین جو امت محمدیہ میں آئے وہ ان مانوں کو بیان کرتے کیونکہ یہ وہ بات ہے جو آذور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں منظر عام پر آ چکی تھی ٹھیک ہے لیکن کسی نے بھی ایمان نہیں کیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ الزالین سے کون براد وہ جو بھٹک گئے وہ جن کو توحید کی تعلیم دی گئی تھی لیکن توحید کو چھوڑ کر وہ توہی ایک سے زیادہ خداؤں میں ایمان کا عقیدہ بنا بیٹھے سارے مفصرین نے یہی لکھا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ درست یعنی یہ جی معنی جو ہیں یہی مرادیں یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے پھر یہ بات تو حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بنیادی مقصد تھانے کا وہ بارہ قبیلوں کو اکٹھا کرنا تھا اور وہ یہود کے بن اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے تو آپ نے کیا اور ایک جماعت بنائی اس کے بعد اب آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں جی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ناوز بلّہ حتیثہ علیہ السلام کا مشن ناکام ہوا یا حتیسہ علیہ السلام ناوز بلّہ جھٹے ہوئے کیونکہ فرقہ سے نکالا تو آگے اتنے بڑھ گئی جو آگے بنے ہیں ان کے اپنے اپنے, اپنے وہ جب اصل وہی جو سورہ شرا کی آیت تھی نا جی کہ جب بھی اختلاف ہو تو اصل تعلیم کو دیکھ لو تو جو اصل تعلیم والا کی جماعت ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گی اور وہ ہمیشہ موجود رہے گی تو اس لیے یہ کہنا کہ جماعت اہم فرقے بن گئے ہیں یہ درست نہیں ہے اور اس کی اس کی اس کا ثبوت خود آپ لوگ ہیں کہ اگر اس قسم کے اکا دکا لوگوں کو آپ فرقہ سمجھنے لگ جائیں جی تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ناوز بلّہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقہ واریت سے نہیں نجات لا سکے کیونکہ حضور کی زندگی میں بھی عبداللہ بن عبی بن سلول کا ایک الگ ٹولہ ہوتا تھا ٹھیک ہے کئی لوگوں کو لے گیا ساتھ اور ابن سیاد اپنے دعوے کرتا تھا تو اور پھر اس سے پیچھے جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سامری ایک اپنی تعلیم لے کر بیٹھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ابھی وفات بھی نہیں ہوئی جی تو ایسی جو شخصیات ہیں ان کی موجودگی کی کسی فرقے کو ظاہر نہیں کرتی یہ جو قرآن کریم میں آیا نا کلجالحق و اضحق البات ان کا تو ایسے لوگ آتے ہیں لیکن زہو کا یہ آہستہ آہستہ دنیا منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی بات جو ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بارے میں عیسائی حضرات نے کی تھی سن انیس سو پانچ میں لنڈن میں ایک مکالہ پڑا گیا دا مسایاف قادیان ٹھیک ہے پادری ریورنڈ گرس وولڈ امیرکن تھے لاہور میں پرنسپل تھے انہوں نے ایک یہ مقالہ لکھا تھا اور لنڈن کی وکٹوریہ ہال میں یہ مقالہ پڑھا گیا ابھی بھی وہ موجود ہے اگر آپ دا مسایاف قادیان ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی کاپی مل جاتی ہے اس کے اینڈ پہ بڑی اچھی اس پہ گفتگو درج ہے انہوں نے کہا کہ اس قسم کے لوگ ہم نے پہلے بھی کہ دعوے دار آتے ہیں وہ کچھ دن ان کی دکان چلتی ہے نام چلتا ہے پھر وہ خود ہی غائب ہو جاتے ہیں لیکن یہی مثال تو حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے کئی دفعہ دی ہوئی جی کہ جی اگر میں ویسا ہوں تو پھر ویسا ہی میرا انجام ہوگا لیکن یہ سو سال سے اوپر کا عرصہ گزرا ہے جس نے ثابت کر دیا کہ وہ یہ وہ لوگ نہیں تھے اور حضرت مسیح محدود علیہ السلام کے ایسے کشف ایسی الہام موجود ہیں آئینہ کمالات اسلام کو آپ پڑھیں اور بعض دیگر کشو کو آپ نے پڑھیں جس میں آپ نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ میری جماعت میں سے ہی بعض لوگ وہ اس قسم کی کام کریں گے یعنی جس طرح آزو صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نا وارنگ کی اسی طرح المسیح محدودیہ السلام نے بھی وارنگ کر دی تھی کہ اگر ایسا کریں گے تو وہ ابن انجام بھی خود ہی دیکھ لیں گے تو اس قسم کی شخصیتیں آتی رہتی ہیں اور اس سے پھر حق کے جعل حق و اضاحق الباطل یعنی حق اور باطل جو ہیں یہ دونوں موجود رہیں گے چلتے رہیں گے ہاں حق جو ہے وہ آگے چلے گا لیکن باطل جو ہے وہ مرتا چلا جائے گا تو اس لیے جو بھی نام آ جاتے ہیں تو ان شخصیات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس سے اس الہی جماعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو اگر یہ پڑتا ہوتا جی تو جی آپ اپنے, جی اپنے آئین میں جہاں آپ نے قادیانی اور لاہوری کے الفاظ لکھے ہیں جی ہوں, جی آپ ضرور ان لوگوں کے بھی نام شامل کرتے کہ اچھا بھی یہ بھی نام شامل کریں ٹھیک جی ہے تو آپ کا اپنے آئین میں ان لوگوں کے نام نہ شامل کرنا بتاتا ہے کہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک جی ہے اگر وہ ایسی کوئی اہمیت والی چیزیں ہوتی تو آپ بھی اپنے آئین میں ان کو شامل کریں جی لیکن ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج ہیں کل نہیں کیوں ہم اپنے آئین میں ان کو شامل کریں جو نام آپ نے وہاں داخل کر دیے ہیں ان میں سے بھی جو پہلا نام جماعت احمدیہ جو خلافت کے سائے تلے آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی اور انہی کا رونا آپ روتے رہتے ہیں کبھی بھی آپ کے ختم نبوت کے جلسوں میں ان لوگوں کا نام نہیں ہے جن کو آپ جماعت احمدیہ کے فرقے کے طور پر شامل کر رہے جی آپ کے ختم نبوت میں ایک ہی شخصیت مخاطب ہوتی ہے ایک ہی شخصیت کے گرد آپ کی تقریروں کا میور ہوتا ہے وہ ہے مرزا غلام قادی قادیانی علیہ السلام کبھی بھی آپ کے ختم نبوت کے جلسوں میں ان لوگوں کا ذکر نہیں آیا جن لوگوں کو آپ جماعت احمدیہ کے فرقے کے طور پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم تو ہیں ہی جانتے کہ ان کی کیا حیثیت ہے آپ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ ایسی جھاگ جو پانی پر آ جاتی ہے وہ زیادہ دیر ٹھہرنے والی نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سامین پروگرام کا آخری گھنٹہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اب وہ ہمارے پاس تقریباً چھپن منٹ کے قریب وقت موجود ہے اس پروگرام میں اور آپ کے سوالات سے موزین یہ پروگرام اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ہے عبد صاحب پروگرام تو ہم نے شروع کیا تھا کتاب کی تفسیر سے مطلب کتاب کی ایک حصہ پنجم میں کیا باتیں بیان کی گئیں تیئس سال کے بعد لکھی گئی کیا وجہ تھی بہت سی پرانی بہت سی پرانی باتیں تھیں جن کا ذکر دوبارہ کیا گیا اور انہیں کو پھر مطلب علامات تھے وہ پورے ہوئے بسبہ بس صاحب آپ سے بھی یہی بات مجھے جی ہم, ہم نے جی براہ نمدیہ حصہ پنجم کا تعارف جی مکرم دن الرابی صاحب نے کرایا ہے اس کے آغاز میں ہی حدمسی محدود السلام کی پرشوکت نظم ہے ہے شکر رب از وجل خار جذبیاں جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان تو یہ جو جتنا بھی مضمون براہن احمدیائی سپنجم میں درج ہوا ہے المسیم عود علیہ السلام نے اس کو منظوم رنگ میں اس میں شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے پہلے تو اس کا پہلا شعر ہی قرآن کریم کی عظمت کو سیر کرنے والا ہے ہے شکر رب ازب وجل خار جذبیاں جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان یعنی ہمیں اگر خدا کا پتہ ملا ہے تو قرآن کریم سے ملا ہے اس کے بعد اشعار میں سامین کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جی حضور فرماتے ہیں مجھ پر ہر ایک نے وار کیا اپنے رنگ میں آخر ذلیل ہو گئے انجام جنگ میں تھے چاہتے کہ مجھ کو دکھائیں ادم کی راہ یا حاکموں سے پھانسی دلا کر کریں تباہ یہ واقعات ہیں جن کو مسیح محدود السلام نے نظم میں لکھا ہے کہ یہ میرے پر کیس کرا کے یہ کوششیں ہوئی تھیں تھے چاہتے کہ مجھ کو دکھائیں ادم کیڑا یا حاکموں سے پھانسی دلا کر کریں تباہ یا کم سے کم یہ ہو کہ میں زندہ میں جا پڑوں یا یہ کہ ذلتوں سے میں ہو جاؤں سرنگوں یا مخبری سے ان کی کوئی اور ہی بلا آ جائے مجھ پہ یا کوئی مقبول ہو دعا بس ایسے ہی ارادوں سے کر کے مقدمات چاہا گیا کہ دن میرا ہو جائے مجھ پہ رات کوشش بھی وہ ہوئی کہ جہاں میں نہ ہو کبھی پھر اتفاق وہ کہ زماں میں نہ ہو کبھی بہت ہی زبردست شعر ہے کہ پھر اتفاق وہ کہ زماں میں نہ ہو کبھی یعنی وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں जी. اور ان میں نکاح کرنا ان کے پیچھے نماز پڑھنا موج بے کف ٹھہراتے جی ہیں جی میرے مقابل پر ایسے کٹھے ہو گئے ایسے اتفاق ہو گیا کہ گویا ان میں کوئی اختلاف نہیں جی ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں حضور کے زمانے نے یہ نظارہ پہلی دفعہ دیکھا کہ وہ بھی لوگ کٹھے ہو گئے پھر اتفاق وہ کہ زمان میں نہ ہو کبھی مجھ کو ہلاک کرنے کو سب ایک ہو گئے سمجھا گیا میں بد پہ وہ سب نیک ہو گئے اترا میری مدد کے لیے کر کے عہد یاد بس رہ گئے وہ سارے سیارو و نامراد کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا سب دشمنوں کے دیکھ کے اوسان ہوئے خطا ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا تو ایک نقشہ کھین دیا ہے ساری مخالفت کا کہ مقدمات ہوئے کوشش تھی کہ پھانسی ہو جائے یا جیل میں کچھ دن گزار لیں اور گوائیوں پر گواہیاں تھیں اور اتفاق ایسا کر بیٹھے ہوئے تھے یہ تو مسلمان فرقے کے تو دور جس واقع کی طرف حضور اشارہ کر رہے ہیں وہ عیسائیوں کا ایک مقدمہ تھا اس میں گواہی دینے کے لیے بھی آ تو है. وہی کہ اتفاق وہ کے زمان میں نہ ہو کبھی یعنی ایسا نظارہ زمانے دیکھا کہ وہ لوگ بھی آپس میں متفق ہوئے ہیں میری مخالفت میں جی جو آپس میں ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو نام کی اور مرے جو وعدے کر کے عہد یاد وہ جو عزو نے فمایا جی وہی جو براہ احمدیہ میں الامات ٹھیک ہے تو میری مدد کے لیے اترا اور میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دی بالکل بہت شکریہ بہت شکریہ بات بالکل یہی ہے کہ آپ ہر طرف سے چھوڑ کے تعصب کی انک اتاریں اور یہ دیکھیں وہ دور بھی وہ وقت بھی اور آج بھی کادھیان جا کر دیکھا جائے اس بستی کو تو سارے شخص سب ختم ہو جاتے ہیں کسی دلیل کی کوئی حجت اور رہتی ہی نہیں ہے کہ ہمارا کام آپ کے سوالات لینا ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات دینا ہے بار بار دینا ہے جی جی اور دیکھتے ہیں ناصر صاحب اس بار کیا کہتے وہ بھی کہیں. آن جی. آن جی. سا... آپ سب کو سلام جتنے بھی حضرت ہدایت جی. دے ہمیں بھی ہدایت جی. جی. جی مرزا صاحب کی جو کتابیں ہیں متضاد کی ہوں جیسے میں نے پہلے بھی بولا تھا آپ کو میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم حقیقت اور مہیت نے منقطع ہے مردا صاحب نے منقطع ہے اور دوسری جگہ میں نے ایک اور آپ کو بران احمدیہ سے پڑھا تھا سفر ایک سو میں کہ فرقان مجید کے اصول حقاق کا محرف اور مبدل ہو جانا یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پر تاریخی شرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا اندل قل محال اور ممتنا ہوا تو نئی شریعت اور نئے الہام غور کرنا نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتنا عقلی جو امر محال ہو وہ بھی محال ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ میں خاتم یہاں تو لکھ رہے ہیں کہ جی الہام بالکل منع ہے اور ایک اور بران احمدیہ حصہ پنجے میں تھوڑا سا لمبا ہے پڑو گے تو پلیز کاٹنا بتا دیں یہ کس اسی لیے وہ ہمارے آپ سے پہلے ہی منٹ والے پورا ہو گیا تھا تو وہ کٹی گئی ہے صفحہ بتا دیں ناصر صاحب ہم خود پڑھ دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ناصر صاحب سے پہلے جو ہے نا وہ سسٹم نہیں ان کو منٹ سے زیادہ ہو گیا تو اس کو کر دیا ہے اس وقت میرے کنٹرول میں بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور کالر موجود ہیں اور ان کو بھی ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے سامین پروگرام ریڈیو احمدیہ ہے اور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور پروگرام کے آخری پچاس منٹ کے قریب کا وقت ہمارے پاس موجود ہے علی ہمارے ساتھ کو ہم ریڈیو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا کوششن یہ ہے کہ آپ جتنے بیٹھے کر رہے ہیں آپ لوگ واقعی کے سوال کیا آپ نے اور میں علی صاحب سے شروع کرتا ہوں جی علی صاحب یہ ہماری زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی میں ہم نے جانا ہے جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب دینا ہے ٹھیک ہے اس لیے جو بات بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اس کا کل ہم سے سوال ہوگا اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حساب کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارا بالکل اطمینان ہے کہ حضرت مزا علام احمد قادیانی علیہ السلام وہی امام مہدی ہیں جن کی پیش گوئی حدیثوں میں آ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے کی و حضور صلی اللہ علیہ و نے جو جو لقب آنے والے امام مہدی کو دیا ہے لازمی بات ہے وہ امام مہدی ان القاب کے حامل ہوں گے تو اگر نبی اللہ کہا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ و نے علیہ آنے والے مسیح اور مہدی کو تو پھر وہ ہیں اگر نہیں کہا تو پھر وہ نہیں ہے تو گو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے تو آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہوئی ہے کہ آنے والا مسیج ہے وہ نبی اللہ ہوگا تو ہمارا بالکل اطمینان ہے اور ہمیں بالکل تسلی ہے کہ جو بات بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس کی بنیاد بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور ہم اس بات پر تیار ہیں کہ اپنے اس عقیدے کا جواب کل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں ٹھیک تو اگر ہمیں تسلی نہ ہوتی تو کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا ایسے عقیدے رکھنے پہ تو عقیدہ بنتا ہی تسلی اور اطمینان سے ہے یعنی اس پر آپ قائم ہی تب ہوتے ہیں جب آپ کو اطمینان ہو تب ہی آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو ہر احمدی جو ہے وہ بالکل اس اطمینان پر قائم ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی امام مہدی ہیں جن کی پیشگوئی فرمائی تھی ٹھیک ہے یہ جو ناصر صاحب نے جو سوال کیا تھا یہ غالباً ان کو اس حوالے کی سمجھ نہیں لگ رہی اور وہ شاید ان کو اردو کے بڑے خاص اور بڑے موٹے موٹے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جی تو شاید ان کو سمجھ میں نہیں لگ رہی تو میں آسان اس کو کر دیتا ہوں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ حوالہ بالکل درست ہے جی اور جس طرح وہ بات لکھی ہے وہ بھی درست ہے ٹھیک ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے میں اس کو ایک دفعہ پڑھتا ہوں پھر اس کو میں آسان کر دیتا ہوں انہوں نے شروع کیا کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا علیہ السلط اسلام نے کہ جب کہ فرقان وجید کے اصول حقہ کا محرف اور مبدل ہو جانا یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پر تاریخی شرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا ہند عقل محال اور ممتنع ہوا یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کا کوئی حرف یا قرآن کریم کے احکامات بدل جائیں جی بس یہ عقل کے لحاظ سے یا ثبوت کے لحاظ سے یا دلائل کے لحاظ سے یہ بات واضح ہوتی نہیں ہے ثبوت نہیں ملتا اس کا کہ یہ قرآن کریم بدلے گا پھر فرماتے ہیں تو نئی شریعت اور نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقل لازمی اگر قرآن کریم ابدی کتاب ہے اگر قرآن کریم نے نہیں بدلنا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی نئی شریعت کی ضرورت بھی نہیں ہے ظاہر سی بات ہے نا اگر اگر شریعت مکمل ہے اگر قرآن کریم مکمل ہے تو پھر نئی شریعت کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ ساری بات ہے تو آگے یہ لکھا ہے حضور نے تو نئی شریعت اور نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقل لازم آتا ہے کیونکہ جو امر مستلزم محال ہو وہ بھی محال, محال ہوتا ہے جی یعنی قرآن کریم نے نہیں بدلنا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نئی شریعت نے بھی نہیں آنا اگر قرآن کریم نے بدلنا ہے جی تو نئی شریعت کی بھی ضرورت ہے بالکل بات بالکل واضح ہے بالکل صاف ہے تو فرماتے ہیں پس ثابت ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں خاتم الرسل ہیں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک تو وہ ناصر صاحب اس کو صرف الفاظ کو سمجھ نہیں پا رہے تو ان کی آسانی کے لیے میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے حضرت ہمارا جماعت احمدیہ کہ قرآن کریم ایک ایسی شریعت کی کتاب ہے جو مکمل ہے جی اور واضح ہے وہ بدل نہیں سکتی ٹھیک ہے اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ نئی شریعت اور نئے الہامات کی ضرورت نہیں ہے جو شریعت محمدیہ کے مخالف جائے ٹھیک ہے بس اس روح سے یعنی کہ رسول اللہ صلی صل اللہ علی علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جنہوں نے باقی شریعت کا خاتمہ کیا ہے وہ ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, علیہ وسلم. پس اللہ علیہ وسلم. پس کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی تو یہاں پہ جہاں پہ خاتم الرسول کہا ہے وہاں پہ پیچھے شریعت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں سے بھی بات واضح ہو جانی چاہیے پشری لحاظ سے کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم. شریعت کو منسوخ کرے ٹھیک ہے تو है. یہ آسان فہم الفاظ میں, میں میں نے ان کے سامنے بات پیش کی چلیے بہت شکریہ اور جو بات کی تھی علی نے پوچھا تھا انہوں نے کہ آپ دل سے مطمئن ہیں اس بات پر جو آپ بیان کرتے ہیں تو آپ ہیں مطمئن اس بات آ, جی الحمدللہ اور ساتھ بتاتے چلیں کہ خاکسار بھی اور مصباح بلوچ صاحب ہم دونوں اسلام کے لیے اپنی زندگیاں بھی وقف رکھتے ہیں جی ہاں ہمارا اور کوئی اسلام کے بغیر کوئی اور مشاغل نہیں ہے تو ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام اور احمدیت کے لیے وقف رکھتے ہیں تو دل سے مطمئن ہیں تو پھر ہی ہم نے یہ راہ چنی ہے بالکل کہ ہم اس راہ کی طرف آئیں اور اپنی زندگیوں کو یہ جو مشن ہے رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اللہ. کا اس میں شامل ہوں اور یہاں پہ جو جتنے بھی علماء آتے ہیں ان سب کی زندگیاں واقف ہیں اسی طرح پوری دنیا میں مبلغین کا ایک جال بچھا ہوا ہے جی اور اسی طرح واقفین کا ایک جال بچھا ہوا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام اور احمدیت کی راہ میں وقف کی ہیں تو وہ سب دلی طور پر مطمئن ہیں تو ہم نے یہ قدم اٹھایا جی ہے جی اگر دل سے مطمئن نہ ہوتے تو پھر کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور علی آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جو اصاب میرے سامنے بیٹھے ہیں دونوں نوجوان ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ سمجھیں بڑی عمر کے ہیں اور واقعی یہ بہت بڑی ایک سعادت بھی ہے اور جب آپ کہتے ہیں نا کہ دین کے لیے زندگی وقف کی ہے تو وقف کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے جو بھی ان کے چوبیس گھنٹے ہیں وہ تمام کی تمام اور جو سات دن ہیں اور کئی سالوں سے اور جب تک زندگی اللہ نے دی ہے ان کو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے اور اللہ کا بہت فضل اور احسان ہے اس وقت بھی رات کے بارہ بجے تک ہمارے ساتھ ہیں پھر سے ان کا دن شروع ہوگا مطمئن ہیں تو ایسا ہے ہمارے ساتھ زین صاحب ہیں ٹورنٹو سے ان کی کال لیں گے اس سے پہلے سامعین کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں ہفتے کو نو سے گیارہ بجے تک ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے جبکہ اتوار کو ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شب آٹھ بجے سے بارہ بجے شب تک یعنی نصف شب تک ہم ساتھ رہتے ہیں پروگرام کے آخری ایک گھنٹے میں ہیں جس کے بیس منٹ تقریباً گزر چکے ہیں ہمارے ساتھ سید عثمان صاحب موجود ہیں ٹورنٹو سے انہیں ہم آنیر لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عثمان صاحب آپ آنیر ہیں اپنے ریڈیو سیٹ کی آواز آہستہ کیجیے اور سوال کیجیے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی نبی ہو اللہ کی طرف سے یا امام ہو جو بھی ان کے منکر ہوتے ہیں وہ ان کو قبر کہا جاتا ہے ہے جی وہ دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں تو میرا نہیں ہے کہ بقول آپ لوگوں کے کہ جب مرزا صاحب نے اعلان کیا نبوت کا یا امامت کا وٹ تو اس کے بعد جن جن لوگوں نے اس کا انکار کیا یا اب تک کر رہے ہیں تو کیا وہ اسلام سے باہر ہے بھکول آپ لوگوں کے یا وہ مسلمان ہے uh, اور میرا یہ uh, اب میرا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو ایک ارب اور کچھ کروڑ جو لوگ ہیں وہ اس وقت بقول آپ کے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں اور میں اس بیس پہ نہیں کوششن کر رہا کہ جی میچورٹی آلویز رائٹ مرنے کے بعد کہ جیسری ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بڑا اچھا سوال کیا اور ساتھ آپ نے کہہ بھی دیا بقول آپ کے تو وہ آپ سے آپ کا موقف جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا موقف ہے اس پہ بیان کریں اس سوال سے پہلے ہمارے ساتھ ناسے صاحب ہیں لائن پر انہیں خوش آمدید کہیں گے ناسے صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام آپ سب کو السلام علیکم ہلو جی میں نے پہلے ایک اور بھی سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جو دینی علوم کو بزریا جبرائیل حاصل کرتا ہوتا ہے ابھی ثابت ہوتا اب ہے منقطع ہے تواسی میں تو لکھا یہ کس قدر لہو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے بعد کے وہی الائی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست کا کچھ بھی پتا نہیں لگتا ہے اس کی راہ میں اپنی جان بھی خدا کرے اس کی رضا جو میں فنا ہو جائے ہر ایک چیز پر اس کو اختیار کر لے تب بھی وہ اپنی شناخت کا دروازہ نہیں کھولتا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھ سے زیادہ بےزار ایسے مذہب سے کوئی نہ ہوگا میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندر رکھتا ہے اندھا ہی مارتا ہے اندر ہی قبر پہ لے جاتا ہے یہاں تو کہتے ہیں وہی تو آتی کی, وہاں کہہ رہے گی وہاں کہ وہی بند ہوگی تو پلیز اس کا جواب اچھا یہ یہ ایک ناصر صاحب ذرا سا رکھیے گا تو پہلا حوالہ تھا وہ بتائیں آپ یعنی م... نے سوال کیا اور سوال کر کے بات کی اس سوال کے ساتھ ایک کالر اور ہم لیں گے پھر آپ کو ہم جوابات کے لیے آپ کے پاس چلیں گے زین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹورنٹو سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی, جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ سوال کیجیے Uh, میرا سوال یہ جی تھا کہ مرزا صاحب بچپن میں کیونکہ عربی تو ان کی لینگویج نہیں تھی تو انہوں نے عربی اور فکا اور حدیث وغیرہ جو اسلام کا علم حاصل کیا تو انہوں نے کسی سے سیکھا پر اسٹارٹ تھے ان کے یا ان کو یہ ذرا تھوڑے سے کرتے ہیں مجھے ڈاؤٹ ایسا ٹھیک ہے تھوڑا. بہت شکریہ زین صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے سوال کیا اور آپ کے سوال جواب ہم ضرور دیں گے لیکن اس وقت سارے دس دو تین سوالات ہیں موجود تو پروگرام چلتے رہیے آپ سوال کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا پروگرام ہے صاحب ریڈیو احمدیہ اور پروگرام کے آخری تقریباً پینتیس منٹ کا وقت ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے ہم چلتے ہیں پہلے مصباح صاحب کی طرف اور پھر عبدالنور الو صاحب کی طرف جی مصباح صاحب جی ما... عثمان صاحب کا سوال تھا جی کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں جی ہم نے حضرت مرزا غلام قادیانی علیہ السلام کو وہی امام مہدی مانا ہے جس کی پیشگوئیاں حدیث میں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھی عقیدہ وہی ہے کہ اگر امام مہدی آپ کے نزدیک آنے ہیں ہمارے نزدیک آ چکے ہیں ٹھیک ہے فرض کر لیں امام مہدی نے آگے آنا ہے تو جو شخص اس امام مہدی کو نہیں مانتا تو آپ کا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا ٹھیک جی جو شخص انکار کرتا ہے امام مہدی کا جی تو کیا وہ مومن ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو جو اس کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے کیونکہ ہم نے امام مہدی اضمزاء غلامت قادیانی علیہ السلام کو ہی مانا ہے تو اس میں فتوے بزرگان کے موجود ہیں صرف یہ تعین کرنے والی بات ہے کہ کیا یہی وہ امام مہدی ہیں یا امام مہدی نہیں آگے آنا ہے تو اگر یہی ہیں تو پھر وہ فتوے آپ کے یہاں جسپاں ہوں گے لاگو ہوں گے اگر یہ نہیں ہیں تو وہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک بات وضاحت کرنے والی ہے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ جو لفظ مومن ہے بلکہ لفظ جو کافر, کافر ہے, ہے یہ دو الفاظ کا متضاد جی. ہے ایک جو مسلم اس کا بھی متضاد کافر کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک مومن اس کا بھی متضاد کافر کہہ سکتے ہیں جی تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنی کتاب میں کئی جگہوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اے میرے مسلمان بھائیو یعنی دیگر وہ لوگ جو آپ کو نہیں مانتے تھے ان کو بھی آپ نے مسلمان کہہ کے کی مخاطب کیا ہوا ہے تو اس سے یعنی جو شخص کلمہ پڑتا ہے لا الا الہ محمد, محمد رسول, اللہ رسول اللہ. وہ مسلمان ہیں آگے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے है. فرمایا ہے کہ ایمان کے ساٹھ سے کچھ زیادہ درجے ہیں जी. حصے ہیں تو جن نے جنہوں نے ان سب کو پورا کیا اس نے ایمان کے دائرے کو مکمل کیا جس نے اس میں سے کسی میں بھی کمی کی اس نے اپنے ایمان کے دائرے کو مکمل نہیں کی یہ صحیح بخاری میں حضرت عمر بن عبد العزیز کی تشریح موجود ہے ایمان کی بارے میں تو وہ جو ایمان کے حصے ہیں اس میں ہر بات پر جو کہ ایمان کے دائرے میں ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے تو جب آپ ایمان نہیں لاتے اس بات پر تو اس بات کے آپ کافر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں فتویٰ آپ ہم سے سننے کی بجائے اپنے بزرگوں کا سن لیں آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا ہوا ہے من کا رب ہی فقط کا فر جس نے آنے والے مسیح کی نبوت کا انکار کیا اس نے کفر کیا تو بس وہ یہ بات موجود ہے تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا حضرت مرزا غلام قادیانی علیہ السلام ہی وہی امام مہدی ہیں یا امام مہدی نے آگے کبھی آنا ہے تو علامات پوری ہو چکی ہیں وہ نشانیاں جو احادیث میں ملتی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں تو ضروری ہے کہ امام مہدی کا وجود بھی اس زمانے میں ہو تو باقی جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ دائرہ اسلام میں تو خارج ہے داخل ہے اور خود حضرت نسیم الدِ السلام نے میں نے بتایا کہ لکھا ہوا ہے اے میرے مسلمان بھائی اے میرے مسلمان بھائی ٹھیک ہے تو اگر نہ سمجھتے تو کبھی بھی مسلمان بھائی نہ کہتے ہاں جو دوسرا دائرہ ایمان ہے اس میں یہ بات اس کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے ورنہ ہم جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کے تحت نہیں آتے ٹھیک ہے اگر یہ ایمان کا حصہ نہ ہوتا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے فبا یہ او ہو کہ جب امام مہدی آئیں تو ضرور ان کی بیت کرنا تو اس کا مطلب کہ یہ ضروری ہے تبھی تو حضور نے یہ تلقین فرمائی ورنہ ہزاروں اولیاء امت میں آنے تھے اور حضور کو پتہ تھا کہیں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں ولی کی آپ بیعت کرنا ایک ہی وجود کی بیت کا حتمی حکم ہمیں ملتا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام تو جب تک اس ایمان ہم اس بیعت میں داخل نہیں ہوتے اپنے ایمان کے دائرے کو مکمل نہیں کرتے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی عبد الرابد صاحب آپ اسی سوال پہ نہیں ہے جو ناصر صاحب, صاحب نے جو سوال کیا ہے بظاہر یہ دو باتیں ہمارے سامنے ہیں نمبر ایک یا تو ناصر صاحب کے سامنے اصل کتاب نہیں ہے جی یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے الفاظ کو توڑ مڑوڑ کے ہمارے سامنے پیش ٹھیک ہے کوئی تیسری وجہ نہیں ہو سکتی ٹھیک <تصفيق> ہے کیونکہ تیسری وجہ جو ہوگی وہ میں کہنا نہیں چاہتا ٹھیک <تصفيق> ہے وہ ایک شعر ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ہو گیا کہتے ہیں کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے للا نظر آتا ہے تو غالباً ناصر صاحب کے پاس حسن زن رکھتے ہوئے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان کو نقشے الٹے نہیں نظر آ رہے ان کے سامنے جو مولوی نے جو بات پڑھائی ہے وہی ہے اچھا جن کتابوں سے اس کو میں تھرڈ کلاس کتابیں کہتا ہوں امین صاحب بھی اس میں سے حوالے لیتے ہیں اور دوسرے بھی جی ان میں آگے پیچھے کی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور غالباً میں اس نے زن رکھتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں کہ شاید ناصر صاحب کے سامنے کتاب نہیں ہے یا انہوں نے خود پڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی وفات کو ثابت کر رہے ہیں ٹھیک ہے بات بالکل سادی ہے بات یہ ہے کہ آیت کا جو ٹکڑا پیش کیا وہ فرمایا کہ وما, بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد الآبا میرے جی ولكن رسول جی ختم نبوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے جی اور اس میں حضور فرماتے ہیں کہ اس روح سے جو تم کہتے ہو نا کہ نبوت وہ وہ جو وہی ہے جو دینی علوم جبرائیل کے ذریعے آتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے وہی جو یہ ثابت تم لوگ کر چکے ہو اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلط نے آنا ہے تو وہ دینی علوم کہاں سے سیکھیں گے ٹھیک ہے نا وہ امت موسویہ میں آئے ہیں امت محمدیہ کا علم انہوں نے کہاں سے سیکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے یا لکھا ہے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے آپ لوگوں کے نزدیک جو وہی ہے وہ ختم ہے جو جبرائیل دینی علوم لے کر آتے ہیں وہ ختم ہے تو حضرت عیسا علیہ السلط کہاں سے سیکھیں گے تو یہ افہام کے لیے جو حضور نے یہاں پہ بات لکھی ہے وہ اگلا پچھلا انہوں نے واقعی نہیں پڑھا اور صرف ایک ٹکڑے کو وہاں سے نکال لیا کہ وہ مرزا صاحب نے لکھ دیا ہے کہ وہی نہیں ہو سکتی اور بعد میں کہتے ہیں ہو سکتی ہے تو وہ حضرت عیسا بلکہ یہ ایک اور بلکہ یہ دلیل بن گئی اب آپ اس کو توڑ کے دکھائیں آپ کے نزدیک آپ یہ کہتے ہیں کہ وہی نہیں ہو سکتی جبرائیل نے واپس نہیں آنا صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ, آپ یہ بتائیں کہ پھر تو یہ ان کو ہوتا جو ہر طرف سے جو بات کرتے نا کہ آپ لوگ عقیدہ کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیصیہ سلاسلام فوت ہو چکے ثابت ہو جاتا ہے پھر انہوں نے واپس نہیں آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری بات ہے اگر تھوڑا سا پیچھے سے بارہ میرا حسن زن یہی ہے کہ شاید ان کے سامنے کتاب نہیں تھی چلیں تو مصباح صاحب آپ نے وہ کافر کی بات کی اور کہا کہ یہ ضد ہے دو لفظوں کی مومن हुँ. کی بھی اور ایک شعر سنا دیا عبد الراب صاحب نے تو اسی رایت سے ایک شعر میں بھی سنا دیتا ہوں وہ حکیم مومن خان مومن کا شعر ہے اس نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے اس نے کہا کہ کہا اس بودھ سے کہ مرتا ہے مومن hmm. کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی ٹھیک ہے نا کافر اور مومن کی جو اس نے استعمال کی ہے ہمارے ساتھ صاحب ہیں ٹورنٹو سے ان کو ہم پروگرام ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ٹھاک جاوید بھائی آپ ٹھیک ہیں جی جی الحمدللہ یوٹیوب پہ ریسرچ چل رہی ہے آپ کی جی یوٹیوب کی ریسرچ آپ کی چل رہی ہے جاری ہے جی جی بالکل چل رہی ہے آپ کا اس میں بارے آ جائیں گے کسی دن جی کے سوال سوال یہ ہے کہ جناب ابھی آپ نے کہا کہ مہدی علیہ السلام کو آپ نے مان لیا اور ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم تو صرف یہ تو نہیں پڑھتے ہوئے خالی کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے ہم ساتھ میں یہ بھی پڑھتے ہوئے آ کہ عیسی علیہ السلام بھی آئیں گے اور آپ آپ کے بھی بڑے یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو نے خالی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ جناب وہ بھی ہیں لیکن وہ بھی کیا کہتے ہیں صاحب ہیں مہدی علیہ السلام بھی صاحب ہیں اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ سلام بھی نہیں آئیں عیسیٰ سلام آئیں گے بھی نہیں ایک طرف تو کر رہے ہیں کہ جناب عیسیٰسلام بھی آ گئے اور دوسری طرف کر رہے ہیں عیسیٰ سلام نہیں آئیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کو آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ جناب یہ مرزا صاحب محدید علیہ السلام ہے تو آپ یہ بھی تو بتائیں گے مرزا جو نشانیاں بتائیں گئی تھی کہ وہ فاطمی ہوں گے وہ ان کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا اور یہ یہ جو آپ نے تمثیل باندھی ہے جی جی جی اس طریقے سے باندھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو نشانیاں ہیں جو ان کے آنے کی جو دلیل ہے وہ تو کون سی دلیل میں وہ آگے اس ٹائم پہ تو ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا گرداسپور کہاں پر ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا اب یہ زمانہ ہے کہ آدمی کو ہر جگہ کی خبر ہے ہاں اب اگر کوئی آئے گا تو کہہ سکتے کہ جناب پوری دنیا میں شو ہو سکتا ہے اس زمانے میں تو کوئی محدیہ اگر آ گئے ہیں کوئی کوئی مطلب کوئی بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ میں آگے بہت شکریہ آپ محمد اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سے انہیں پھر خوش کہیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم جناب کیا جناب اللہ کا شکر ہے آپ سے, ہیں؟ اے من جناب. اپنی سنائے آپ سے ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ سب خیریت ہے فرمایا ہے اس کا مکمل نہیں ہوگا یا جو اس کے نزدیک جو کلمہ پاڑ لیتے ہیں لیکن قرآن جب کہتا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ منافقین تھے جو اس وقت کے فار اگزامپل وہ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جی جی جی کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن مسئلہ پھر وہی آ گیا کہ یہ جو باتیں چھوٹی چھوٹی بیچ میں سے نکالنی یہ نہیں ہے جب کہہ دیا انہتم النبیین لا نبی انحاط میں چلے وہ ہتم مور جو مرضی آپ ہاں اس کی تعریف کریں جی جی جی کوئی جی اعتراض نہیں جی ہے لیکن جی جی جب کہہ دیا نا لا لانبیا بادی یہ تو بچہ بھی کہے گا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ دوسری طرف دوسرے سوال کے لیے بہت شکریہ آپ کے سوال کا تو یہ ہمارے پاس دو سوالات ابھی فی الحال موجود ہیں اور ان کے جوابات لیتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے پروگرام میں تو پہلا سوال ہم سے وہ بڑا تفصیلی سا سوال تھا جو کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں حضرتیسہ علیہ السلام کیا انتقال ہو گیا ہے دوسری طرف مہدی مان لیا ہے عیسیٰ الگ ہیں مہدی الگ ہیں اور وہ سوا سو سال پہلے کسی کو کیا پتا گرداسپور کی طرح تھا آ جائے تو کچھ بات بنے گی ساری دنیا میں شور ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ فاطمی ہوں گے نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا اتنی آسانیاں دی تھیں پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا مصباح صاحب کیا بات ہے یہ جی اس سے پہلے زین صاحب کا سوال رہتا ہے صفی صاحب آپ بھی کیا بات کرتے ہیں ارے ہاں زین صاحب عربی اسلام کے علم کس سے سیکھا ہے بالکل جی, جی جی زین صاحب نے پیچھے سوال کیا تھا جی جی کہ جی جی. مزہ صاحب نے عربی عادیث کہاں سے سیکھی جی اس میں ایک تو ہوتی ہے بنیادی تعلیم جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے آگے کیا بننا ہے نہ ہی اس کے باپ کو پتا ہوتا ہے کہ تو نہیں تو نبی بننا ہے تجھے اسکول میں داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے تو بنیادی تعلیم جو ہے وہ سکھانے کے لیے استاد رکھے جاتے ہیں تو حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے یہ قرآن کریم پڑھنا سیکھا ہے تو یہ اس میں نہیں عربی تو آپ نے بعد میں سیکھی وہ تو آپ نے خود اعلان کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی جی یہی وجہ ہے کہ جب تک نہیں سکھائی تب تک آپ عربی میں کوئی کتاب آپ نے نہیں لکھی ٹھیک ہے تو یہ بنیادی تعلیم حاصل کی آپ نے بعض اساتذہ کے نام بھی آپ نے لکھے ہوئے ہیں لیکن اس میں پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اچھا پھر جب ان سے سیکھی تو آپ کا کیا کمال ہوا ٹھیک ہے جو باتیں ان سے سیکھی بنیادی کہ تو وہ سیکھیں لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ سے سیکھیں وہ آپ نے اعلان کیا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ سے سیکھیں آپ کے جو اساتذہ تھے اس میں سے کسی نے بھی آپ کو وفات مسیح کی دلیل نہیں سمجھائی ٹھیک کہ حتیثہ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں ان کا یہ یقیدہ نہیں تھا اور کسی نے بھی یہ آپ کو دلیل نہیں سمجھائی کہ ختم نبوت سے مراد شرعی نبوت ہے نہ کہ تشریح غیر شرعی نبوت یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو سکھائیں تو یہ زین صاحب کا جواب ہے کہ جو بنیادی تعلیم ہے جو بچہ اسکول میں سیکھتا ہے آپ نے دو تین چار درجے تک کی جو سلیبس ہے ٹھیک ہے وہ سے پڑھا ہے اور اس کے بعد کا جو علم ہے جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھ کر لکھا ہے ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں مکرم جاوید صاحب کا سوال تھا کہ امام محدی جی. آئیں گے تو ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عدی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جی ٹھیک ہے آپ لوگ تو یہ مانتے ہیں لیکن یہ آپ کیوں مانتے ہیں ٹھیک اس کی کوئی وجہ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں یہ باتیں لکھی ہیں حدیثوں سے سیکھ کر آپ نے یہ ایک عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ وجود آئیں گے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ وسلم تو جہاں ہم ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں مل جاتی ہے لل محدی عیسیٰ کہ امام مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں کوئی دو الگ شخصیات نہیں ہیں تو یہ حدیث ہے آضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور مسن احمد بن حبل کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہ تو یونز امام مہدین حکم عدلاََََََََََ و امام ام وہ امام مہدی ہونے کی حالت میں نہ آئيں گے ٹھیک ہے تو ان حديثوں سے یہ ثابت ہوا کہ وہ کوئی دو الگ شخصیات نہیں ہیں ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اس ليے آپ اگر عقیدہ رکھتے ہیں تو جہاں ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں وہاں ان حدیثوں کو بھی دیکھ لیں اور پھر آپ ہمیں سمجھائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی بن کر آ رہے ہیں تو پھر الگ امام مہدی کی آنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے اور جب وہی امام مہدی بن کر آ رہے ہیں حدیثوں میں لکھا ہے تو پھر وہ بات کیسے ثابت ہوگی کہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا اس کا نام تو عیسیٰ ہوا ٹھیک ہے اس کا نام کیسے پھر محمد ہوگا اور عبد اس کے باپ کا نام ہوگا تو یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک کی ہی وجود ہیں کیونکہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے اور ایک کی وجود ہونے کے لحاظ سے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس مح... امت میں پیدا ہوں گے تو وہ نام جو ہیں اگر آپ ان روایات کو مانتے ہیں تو پھر اس روایت کو پورا مانیں جہاں یہ آیا نا کہ اس کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا تو آگے حضور نے فرمایا کہ یوتفان و معائف ہی قبری ٹھیک ہے نہیں یہ عیصا علیہ السلام جی جی کہ وہ میرے ساتھ تو یہ روایت آپ نہیں مانتے ٹھیک تو یہ باتیں جو بتاتی ہیں کہ وہ یعنی ان کی وہ تعویل طلب باتیں ہیں وہ حقیقت پر نہیں ہیں کہ نام ہی محمد ہوگا عبد ہوگا بس یہ نشانیاں ہوئیں تو بس وہی امام میدھی اور کئی علامات ہیں جو بتائی گئی ہیں ان ناموں میں ہی خود پیش گوئیاں ہیں مثلاََ عدیثہ علیہ السلام کے آنے کی جہاں پیش گوئی ہے صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ولایتراکن الاقلاث و فلایوس علیہ عدیثہ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ ہی علامت بیان کی جا رہی ہے یعنی اسی حدیث میں کہ ان کے آنے کا زمانہ وہ ہوگا بلایوترکن القلاث و کہ اونٹنیاں جو عرب کا قیمتی جانور تھیں سواری کا ذریعہ تھیں یو ترا کرنا ان کو چھوڑ دیا جائے گا متروب کر دیا جائے گا جی فلایوسا علیہ اور ان پر سفر نہیں, نہیں کیا, کیا جائے, جائے, جائے گا. گا تو یہ علامت پوری ہوئی کہ کی نہیں کیا دنیا نے اونٹوں پر سفر کرنا چھوڑا کہ نہیں ٹھیک ہے خاص طور پر وہ <laughs> قوم جو جن کا وسیلہ ہی اونٹے اونٹ تھے <laughs> آج کل تو وہ ایسی لینڈ کروزریں لے کر گھومتے ہیں جی. کہ آپ کے ملک میں جاتے ہیں تو وفاتندے آتے ہیں جی تو یہ علامت کا پورا ہونا بتاتا ہے کہ یہ نشانی پوری ہوئی جب یہ پوری ہوئی تو حدیثہ علیہ السلام کہاں ہے ٹھیک ہے یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں اور جی کئی جی مثالیں جی ہیں ہاں جی تو یہ علامات فیصلہ کریں گی کہ وہ آ گئے ہیں کہ نہیں تو یہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ اگر آج کے زمانے میں آتے تو سارے دیکھ لیتے اس زمانے میں کس کو کیا پتہ چلا یہ تو آج آتا ہے اور دنیا میں شہرت پا جاتا کوئی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں جی. سوال یہ کہ اس زمانے میں جس نے دعویٰ کیا اور ساری دنیا میں وہ شہرت پا گیا تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے حضرت آپ کا یہ کہنا کہ اس وقت کس کو کیا پتا لگا اس وقت پتا لگا جن کو پتہ لگا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیس سو پانچ میں لنڈن میں مکالہ پڑا گیا مرزا غلام قادیانی علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک ہے کے ایک گاؤں کا شخص ایک قادیان گاؤں کا شخص جو ہے اس کے بارے میں مقالے پڑھے جا رہے ہوں دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں اور آپ پوچھتے ہیں کہ اس وقت اس کو کیا پتہ چلا گریٹ از مرزا غلام احمد امریکہ کے اخبار میں خبر چھپتی ہے جب حضرت مرزا صاحب کے مقابل پر آنے والا ایک شخص الیگزینڈر ڈوئی جو ہے وہ ناکامی کی موت مرتا ہے اور امریکہ کا اخبار یہ خبر دیتا ہے گریٹ از مرزا غلام احمد اور ساتھ تصویر بھی دیتا ہے تصویر بھی دیتا ہے ٹھیک تو جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کو کیا پتہ چلا اس وقت کی دنیا کی اخباریں اس کے بارے میں یہ خبریں شائع کر رہی تھیں کہ گریٹ جس کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی ٹھیک اور میرے پاس تو یعنی اس زمانے کے اخبارات کے تراشے پڑے ہوئے ہیں کبھی آپ کو نیوزی لینڈ سے وہ آواز سنائی دے گی کہ یہ کون لوگ آ ہیں کبھی آسٹریلیا سے آپ کو یہ خبر ملے گی اخباروں میں کہ ہمیں یہ اشتہارات پہنچے ہیں اور اگر ان یہ باتیں واقعی درست ہیں تو پھر دنیا میں جلد ایک انقلاب پیدا ہونے والا ہے تو یورپ کیا امریکہ کیا آسٹریلیا کیا وہاں تک وہ آواز پہنچی ہے تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے آج اگر کوئی دعویٰ کرے اور پوری دنیا میں شہرت پا جائے یہ تو کوئی بات نہیں ابھی آپ یوٹیوب پہ اپنی ویڈیو چڑھا دیں تو آپ جی. ساری دنیا میں دیکھے گے جی لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ان ذرائع نہ ہونے کے باوجود اس شخص کو پوری دنیا میں شہرت دے رہا تھا تو وہ شہرت اسی وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے وعدہ کر دیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا جی ہاں یاتی کا کل فج نمیق لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے اور اس زمانے میں لوگ آئے امریکہ کے لوگ قادیان آئے یورپ کے لوگ قادیان آئے آسٹریلیا کے لوگ قادیان آئے نیوزی لینڈ کے لوگ قادیان آئے یہ تو دور دور کے تھے جی باقی افغانستان عرب ہندوستان یہاں کے تو دنیا وہاں آئی تو یہ جو دنیا کے دور دورز علاقے ہیں ان کے لوگ بھی قادیان گئے اس شخص کو دیکھنے کہ یہ کون شخص ہے جس نے جس کے دعووں نے دنیا میں ایک ہلچل مچا دی ہے ٹھیک ہے تو آگے وہ کام وہی تھے جو قصر سلیب کریں گے اور جو جہاد حرب جنگ کا خاتمہ کریں گے یہ ساری کام آپ نے کیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پیغام کو دنیا میں شہرت ملنا اور اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد حاصل ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقع وہی امام مہدی ہیں جن کی پیشگوئی اور میں بھی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب ہوا اب جوید صاحب نے سوال کیا جی صاحب یہ نبی کو بھیجنا نہیں اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ کب آیا کیوں آیا کیسے آیا کن حالات میں آیا یہ اللہ تعالیٰ پہ رہنے دیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آئے اب آ جانا چاہیے تھا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عالم و حص و رسالت کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے رسالت کو نبوت کو کب کہاں اور کیوں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے اللہ تعالیٰ پہ رہنے میں ٹھیک ہے بہت شکریہ اکرم صاحب کا بھی سوال ہمارے پاس موجود تھا اکرم صاحب نے سوال ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت ٹھیک ہے آپ جو بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں لا نبی آبادی کا جو لفظ ہے یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ مکرم محمد اکرم صاحب بچہ بچہ وہ جانتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی احادیث کا مطالعہ نہیں ہے اس قسم کے بچے یا اس قسم کے علماء بچے تو جانتے ہوں گے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام. نے آنے والے کو چار دفعہ نبی اللہ کہا ہے مسلم کی حدیث ہے اس میں چار دفعہ کے جو آئے گا اس کو نبی اللہ کہا ہے ٹھیک ہے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کن بچوں کی بات کر رہے ہیں آ, لا نبی آبادی اگر ختم نبوت جو پانچ ہجری میں نازل ہوئی آٹھ ہجری میں آ, آ, حضرت ابراہیم, ابراہیم جو پر. ان کے بیٹے تھے وہ فوت ہوتے ہیں کی وفات پہ کہتے ہیں لا آشا لکانا صدیق نبی اگر یہ زندہ رہتا تو ایک, ایک صدیق نبی بنتا تو کیا آ حضرت صلی اللہ کو لا نبی آبادی کے معنی نہیں پتا تھے یہ مولویوں والے بچے تو جان اس کو نبی آبادی کو کہہ سکتے ہیں اس پہ شور بھی مچا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں لیکن جو اصل تفہیم ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خلافات نے آپ کے اصحاب نے بڑی شرح کے ساتھ فرما دی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کا علیہ وسلم بیان وسلم. ہے کہ میرے بعد جو آئے گا عیسیٰ وہ نبی اللہ ہو چار دفعہ اور عیسیٰ کیوں کہا اس کی تفصیل سے حضرت اپنا مصباح صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کر دی. تو یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ کی بھی کوئی حدیث دیکھیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرسلسل نے فرمایا کہ آدھا دین دی سیکھنا ہے تو عائشہ سے سیکھ لو. ہے. اب بچے بچے کی آپ بات کرتے ہیں اکرم صاحب حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا آدھا علم جس کے پاس ہے دین کا وہ فرماتی ہیں کہ کولو اناح خاتم النبین ولا تکلو کہ لا نبی اباد کہ تم یہ تو کہو کہ وہ خاتم النبیین ہیں لیکن یہ ہرگز نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو مطالب تھے جو معنی تھے ان کو سمجھا یہ واقعی بچوں والی بات ہے کہ اس پہ شور مچا لینا کہ لا نبی آبادی جنہوں نے تو تفہیم کے ساتھ جنہوں نے عقل رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے وہ اس سے کبھی بھی انحراف نہیں کر سکتے اور اس کے اندر جتنے بڑے علماء آپ لے لیں جماعت احمدیہ سے پہلے بڑے بڑے نام آتے ہیں ان میں سے اکثریت نے یہ بات لکھی ہے کہ جو نبوت ختم ہوئی ہے وہ شہری نبوت ہے جی ابن عربی کے حوالے ہیں لامہ شلطوت کے حوالے ہیں پھر اسی طرح بہت سارے حوالے ہیں جس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ختم نبوت سے مراد شریعت والی نبوت کا خاتمہ ہے خود احمد رضا خان یہ بات لکھتے ہیں اپنی کتاب میں تہذیر الناس میں جی حضرت, صاحب حضرت جی قاسم نانو جی نانو صاحب بالکل انہوں نے یہ بات لکھی تہذیب الناس میں کہ اگر کوئی نبی آجے اس پہ ختم نبوت پہ زیادہ نہیں پڑتی تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس قسم کے بچوں کی یہ بات آپ کرتے ہیں یقیناً یہ وہی والے بچے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ دھیان نہیں کیا اور جنہوں نے ان کے مطالب کو نہیں سمجھا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے سوال کے جواب دے دیا اور بات اس کو مکمل کر دی شامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ یہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا پروگرام شب 9 بجے شروع ہوتا ہے اور 11 بجے اختتام پذیر ہوتا ہے یہ پروگرام ایف ایم پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اسی طرح سے اتوار کو 8 بجے شب سے لے کے نصف شب تک ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں 8 سے 10 پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے وہ ایف ایم پر پیش کیا جاتا ہے 10 بجے سے 12 بجے تک آخری دو گھنٹے ہمارے ایف ایم سے ہٹ کر اس فریکونسی یعنی اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں یہی <سلام> پروگرام جاری رہتا ہے جو ہم نے آٹھ بجے شروع کیا ہوتا ہے اتوار کے دن جو پروگرام ہے اس کے پہلے گھنٹے میں سامعین ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس جو جماعت احمدیہ کے موجودہ خلیفہ ہیں ان کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی براہ راست نشرات کا آغاز کرتے ہیں ریڈیو احمدیہ ہمارے تمام سننے والے سامعین جانتے ہیں اور ہمارے وہ دوست جو آج ہمیں جنہوں نے پہلی دفعہ سنا ہے یا پروگرام کو انہوں نے بیچ میں سے سنا ہے آپ کو لی بتا دیتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ دراصل جماعت احمدیہ کے موقف کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا نام ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ احمدیت ہی اللہ کے فضل و کرم سے حقیقی اسلام ہے یہ پروگرام کچھ اس طرح سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں ہم جماعتیں احمدیہ کے موقف کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور صرف یہ یک طرفہ پروگرام نہیں ہوتا بلکہ ہم آپ کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور ہمارے سٹوڈیوز میں جو علماء موجود ہوتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب دیا کریں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اسی سے ہمارا پروگرام مزین ہے آج بھی ہمارے ساتھ مصباح بلو صاحب ہیں اور عبدالنور رابط صاحب ہیں آپ کے سوالات ہیں ان جوابات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے جی اکرم صاحب نے ایک اور سوال کیا تھا ادخلوفل میں کافی جی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, ہو جاؤ جی تو وہ ساتھ جو میں نے پہلے بات کی اسلام اور ایمان کی اس کے ساتھ بھی جوڑ رہے تھے کہ مکمل طور پر اسلام میں آنے کا یہ حکم ہے بالکل ٹھیک ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ اس کو صورت حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سعایت نمبر پندرہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آمن کلّم تو من ولا کن کو لسلم ولما ید خل الامان و فی یعنی جو آراب ہیں جو بدو لوگ ہیں عرب کے وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان مالت کل تو کہہ دے لم تو مینو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ولاکن کل و ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے و لما یدخل ایمان و فی کلو بکم کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ایک بہت ہی اہم تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یاد دی ہے کہ ایک شخص جو آ کے کہتا ہے کہ میں لا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں اس کو تو اللہ تعالی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دے رہا کہ تو اس کو یہ کہہ دے کہ ان کو کہ ہم نہیں تم ایمان نہیں, اسلام نہیں لائے ٹھیک ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے دلوں میں ابھی ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے جی پھر بھی نبی کو یہی کہا جا رہا ہے کول و تم ابھی یہی کہو ہم اسلام قبول کرتے ہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں یعنی ان کے مسلمان ہونے سے انکار کی تعلیم نہیں دی جا رہی ٹھیک ہے باوجود یہ بات کہنے کے لمہ یدخل امانفی کلوبم کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل بھی نہیں ہوا جی اس لیے تم یہ تو کہو کہ ہم اسلام مسلمان ہوتے ہیں لیکن مومن ہونا جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں یعنی وہی باتیں جو ہم نے پہلے بات کی کہ ساٹھ سے کچھ زیادہ حصے ہیں جب ان پر ایمان لایا جائے گا تبھی آپ مومن کا دائرہ پورا کرتے چلے جائیں گے ایمان کا دائرہ پورا کرتے چلے جائیں گے تو جب آپ جب کوئی بھی شخص یہ کہے کہ لا الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں تو کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہوں. اسے اسلام کے دائرے میں داخل کرتے ہوئے اگلی بات سمجھائی ہے لمہ یتخل الامان فی کلوبم اب اسلام لانے کے بعد جو ایمان کے حصے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے تو جب تک نہیں کریں گے تو آپ ایمان کے دائرے کو مکمل کرنے والے نہیں ہوں گے تو جہاں آپ فصل میں کافہ والی آیت پڑھتے ہیں جی وہاں صورت حجرات کی یہ آیت نمبر پندرہ بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے کہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو شخص آ کے کہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں تو کیا وہ فصل میں کافہ میں آگے یا کچھ مزید بھی اس سے تقاضا کیا گیا ہے قرآن کریم میں ٹھیک ہے تو ان کے اسلم کا کہا گیا ہے کہ تم یہ تو کہو کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ایمان کی بات تب کرو جب تمہارے دلوں میں کچھ ایمان کی باتیں داخل ہو جائیں थीक. تو وہ وہ کچھ امام بخاری رحم اللہ نے کتاب المان میں باتیں حادیث کی روشنی میں درج کی کی یہ بھی ایمان ہے یہ بھی ایمان ہے یہ بھی ایمان ہے تو جیسے جیسے ان باتوں پر انسان عمل کرتا ہے اپنے ایمان کا دائرہ مکمل کرتا چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت اِس میں ایک دفعہ جب مدینہ میں مردم شماری کا جو ہوا کہ مسلمان کتنے ہیں تو تباً یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کس طرح نشان اس میں منافق بھی ہیں سارا کچھ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری گائیڈنس دی ہمارے سامنے حضور فرماتے ہیں اکتبولی من تلفظ اسلام کہ ان لوگوں کے نام لکھ لو جو اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ میں مسلمان جی تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا وہ ہے ٹھیک ہے تو یہ کرائٹری قرآن اور حدیث نے ہمارے سامنے رکھ دی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آج کے پروگرام کے ہم اب اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں بالکل آخری دو منٹ ہیں اگر آپ صرف موضوع کو سمیٹنا چاہیں تو جی بالکل یہ جو بات ہو رہی تھی براہ نم کی اس کے بعض حصے جو ہیں ہم اگلے پروگرام میں بھی کریں گے کیونکہ اس کا ایک حصہ تو ہم نے پریزنٹ کیا ہے حضرت مسیحم علیہ السلام نے اس کتاب میں ابراہیم احمد حصہ پنجم میں تفصیل کے ساتھ وہ جو اس زمانے میں ہوئے تھے اور اس زمانے میں حضور نے وہ لکھا ہے کہ وہ پورے ہو چکے ہیں جی اور یہ پورا ہونا حضرت مسیم علیہ السّلاۃ السلام نے فرمایا ہے یہ خدا تعالیٰ کی تائید کے ذریعہ ہوا ہے اس میں سے ابھی پہلے بھی ذکر آیا یاتی کا منق الفج نمی یا تو نا منق الفج نمی حضرت مسیح علیہ السّلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں اکیلا گمنام تھا کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے کادیاں کدھر ٹھیک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ قادیان اور ابھی ہمارے ایک جو جو کالر ہیں انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا تو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام تن تنہا کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تسلی دیتا ہے کہ یاتونہ من ایسے ایسے راستوں سے تیرے پاس آئیں گے کہ سڑکوں پہ گڑھے پڑ جائیں گے فج جو عربی کا لفظ ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ چلتے چلتے وہ وہاں پہ گڑھے پڑ جانا اچھی سڑکیں ہوتی تھیں سارا کچھ ابھی بھی اس کے گرد و نوام ایک کچی تو یہ بڑی شان کے ساتھ پورا ہوا پھر فرمایا کہ تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا یہ آج ہم یہاں پہ ہوتا پورا ہوتا وہ دیکھتے ہیں تو حضرت اکدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ کو جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے کیں ابراہی احمدیہ میں جو درز ہوئیں وہ منوان پوری ہوئیں اور ان کا پورا ہونا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ حضرت اکدس مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ والسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے خدا تعالیٰ کی تائید حاصل تھی اور سچے نبی تھے ٹھیک اس میں کسی قسم کا بھی شبہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا صاحب بہت بہت شکریہ مضبوط بلو صاحب آج کے پروگرام کے لیے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے انشاءاللہ ہفتے کی شب نو بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Ahamadiyyat Zindaba Ahamadiyyat Zindaba Ahamadiyyat Zindaba Ahamadiyyat Zindaba Ahamadiyyat Zindaba You are listening to Radio Ahamadiyya, the real voice of Islam. Ahamadiyyat Zindaba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 قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد